Ahmadiyat zindabad Ahmadiyat zindabad Ahmadiyat zindabad Ahmadiyat You are listening to Radio Ahmadiya the real voice of Islam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 گے احمدیت زندہ آباد احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ آباد احمدیت زندہ الشیطان الرجیم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 فتم کل لتیفت من سال تب دلی خل رلی کدین الکی ملکین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 اعوذ باللہ اللہ الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سامعین کا نام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ریڈیو احمدیہ کے ساتھ میں ہوں آپ کے میزبان صفی راجپور سامعین یہ پروگرام در تسلسل ہے ہمارے اس پروگرام کا جو آٹھ بجے شب ایف ایم ہنڈریڈ پوائنٹ سیون پر شروع کیا گیا تھا ریڈیو احمدیہ کا پروگرام اتوار کو آٹھ بجے شب شروع کیا جاتا ہے جبکہ ہمارا اور آپ کا ساتھ رہتا ہے بارہ بجے تک یعنی نصف شب تک پروگرام کا پہلا حصہ ہم نے مکمل کیا ایف ایم ہنڈریڈ سیون پر اور اہب اب ہم پروگرام کے دوسرے حصے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج ریڈیو احمدیہ میں اسٹوڈیوز میں ہمارے مہمان ہیں مکرمہ محترم انصر رضا صاحب جو گفتگو ہم نے شروع کی ہے وہ کینیڈا کے جلسہ سالانہ پر جو کہ آج اختتام پذیر ہوا اکتالیسواں سالانہ جلسہ کینیڈا کا اس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں اور جلسے کی برکات غرض و یہ تمام کے تمام مکیور منصر رضا صاحب یہ تمام معلومات ہمیں دے رہے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ پروگرام میں اب وقت وہ بھی ہے جب ہم آپ کے سوالات بھی اپنے پروگرام میں شامل کیا کرتے ہیں اس سے پہلے کہ میں انصر صاحب سے درخواست کروں کہ پروگرام کو آگے لے کے چلیں آپ کی خدمت میں میں اسٹوڈیوز کا نمبر پیش کرتا ہوں 416 ون سکس فور ریڈیو احمدیہ کا نمبر ہے آپ سٹوڈیوز میں کال کر سکتے ہیں اپنے سوال کے ساتھ ریڈیو احمدیہ کا حصہ بن سکتے ہیں اگر آپ ٹورنٹو شہر سے باہر پورے شمالی امریکہ میں کہیں سے بھی ہم تک پہنچنا چاہتے ہیں تو ایک ٹول فری نمبر بھی ہے جو ون ایٹ فائیو فائیو فور ون ہے آپ کال کر سکتے ہیں اور اپنے سوال کے ذریعے ریڈیو احمدیہ کا حصہ بن سکتے ہیں اب میں چلتا ہوں انصر رضا صاحب کی طرف اور پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں آپ سے درخواست کروں گا کہ مختصراً جو ہم نے بات ابھی تک کی ہے اگر آپ ہمارے سامعین کو بتا دیں کچھ سامعین ضرور ایسے ہیں جو فریکوینسی پر تھے شاید پروگرام کا پہلا حصہ انہوں نے نہ سنا ہو پھر انشاءاللہ ہم گفتگو کے سلسلے کو آگے لے کر بڑھتے ہیں جی بالکل جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ الگ فضل سے آج کینیڈا جماعت کا اہم دیہ جی مسلم جماعت کینیڈا کا اکتالیسواں سالانہ جلسہ اسلام جی. پذیر ہوا ہے اور میں نے یہ ای بھی عرض کیا تھا کہ اللہ کے فضل سے جماعت احمدیہ جی کینیڈا کے کی قیام کو پچاس سال ہو چکے ہیں پچھلے سال ہو گئے تھے دو سولہ میں اور ظاہر ہے کہ فوری طور پر جلسوں کا انعقاد نہیں ہوا مشکل ہوتا ہے تو جماعت کے قیام کو تو اکاون سال ہو گئے ہیں لیکن جو جلسہ ہے وہ اکتالیسواں ہے اور اللہ کے فضل سے ہر سال اس میں ترقی اور بہتری خدا کے فضل سے ہوتی رہی ہے اور نہ صرف یہ کہ احباب جماعت پورے کینیڈا سے بلکہ دوسرے ملکوں سے بھی آج محترم امیر صاحب نے بتایا کہ اٹھائیس ملکوں سے اس جلسے میں لوگ شامل ہوئے بیس ہزار سے زائد احباب تھے اس میں جو مرد و زن جو شامل ہوئے ہیں اس کے اندر اور اس میں تین ہزار تین سو کے قریب والنٹیئرس تھے اور دس ہزار پندرہ خواتین اور دس ہزار ایک سو انتیس مرد حضرات اور اس میں جو رضاکار تھے وہ جیسے میں نے کہا کہ تینتیس سو تھے اس میں چار سو پچاس خواتین تھیں اور اٹھارہ سو پچاس مرد حضرات تھے جو یہ خدمات سر انجام دے رہے تھے جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ اس کی تاریخ یہ ہے کہ اٹھارہ سو سے سیدنا حضرت مسیح محدود اسلام نے اس جلسے کو شروع کیا جس میں پچہتر لوگ تھے پہلے جلسے میں اور اس کے بعد اگلے سال اٹھارہ سو بانوے میں جب یہ جلسہ ہوا تو اس میں تین سو ستائیس لوگ تھے اور جو باہر سے آئے تھے اور قادیان کے لوگ ملا کر پانچ سو کے قریب تھے اور پھر اس کے بعد یہ جلسہ بڑھتا رہا اور قیام پاکستان کے بعد پھر ہندوستان میں بھی اور پاکستان میں دونوں جگہ پہ یہ جلسہ ہوا کرتا تھا اور انیس سو میں پاکستان میں یہ آخری جلسہ ہوا کیونکہ انیس سو میں پھر آگے جا کر پابندی لگ گئی اور وہ پابندی جو تھی وہ ہمارے حق میں بہت ہی بہتر ثابت ہوئی اس لیے کہ اس کے ذریعے پھر خلیپت المسیح کو خلیف المسیح راب رحمتہ تعالیٰ کو ہجرت کرنی پڑی اور اس کے نتیجے میں پھر پوری دنیا میں ان جلسوں کا ایک سلسلہ چل پڑا اور ایک دو ملکوں کی بجائے یعنی پاکستان اور ہندوستان کی بجائے اس کے ساتھ ساتھ یہ پوری دنیا میں اب جلسے ہونے لگے ہیں اور میں نے کیا کہ بڑے بڑے جو جلسے ہیں وہ یو کے کا ہے برطانیہ کا پھر اس کے بعد جرمنی کا ہے پھر امریکہ اور کینیڈا اور گھانا اور انڈونیشیا یہ چند بڑے ممالک ہیں جہاں پہ جلسے ہوتے ہیں اس کے علاوہ پوری دنیا میں جہاں جہاں جماعت ہے وہاں وہاں جلسے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے اب یہ جو سلسلہ چلا ہے وہ پوری دنیا میں پھیل گیا تو ایک جگہ پہ روکا گیا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو پوری دنیا میں پھیلا دیا اور میں نے یہ بھی کیا کہ اس کا جو مقصد ہے وہ صرف اپنی اسٹرینتھ شو کرنا نہیں ہے بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ جیسے حضرت مسیح محدود اسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ بھائی تمام جو ہیں وہ ایک دوسرے کو ملیں سال میں کم از کم ایک دفعہ اور ان کی آپس میں شناسائی ہو پھر یہ کہ وہ نئی باتیں سنیں دینی علم ان کا بڑے روحانیت بڑے معرفت میں ترقی کریں اور ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ تنگی کے حالات میں بھی اچھی طرح زندگی گزارنے کی جو تربیت ہے وہ ملے ہمیں بڑے بڑے انتظام کرنے کی تربیت ملے اور جیسے میں نے کیا کہ ہج کے دنوں میں میں نے دیکھا کہ وہاں کتنی بدنظمی تھی لیکن یہ بدنظمی آپ ہمارے جلسوں میں نہیں دیکھیں گے اور مختلف ممالک کے مختلف زبانوں کے مختلف ثقافتوں کے مختلف پس منظر کے لوگ ایک دوسرے کو ملتے ہیں اور ایک جو بڑی خوبصورت بات ہے وہ یہ ہے کہ پوری دنیا میں جلسے ہونے کے باوجود ہر جگہ پہ جلسے کا ایک ہی حسن اور ایک ہی رنگ ہے سسٹم ایک ہے یہ نہیں ہے کہ جرمنی والے کسی اور طرح سے کرتے ہیں برطانیہ والے کسی اور طرح سے اور یو کے والے کسی اور طرح سے بلکہ اگر کسی جگہ کوئی کام اچھے طریقے سے ہو رہا ہے کام وہی ہے شعبہ وہی ہے اس کا نام بھی وہی ہے اس کو کرنے والے جو لوگ ہیں وہ بھی ایک ہی طریقے سے کام کرتے ہیں لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک ملک کے لوگ ایک شعبے میں ذرا ایکسیل کر جاتے ہیں ذرا اچھے طریقے سے کام کرتے ہیں تو دوسرے ملکوں کے لوگ جو ہیں وہ بھی پھر اس کی پیروی کرتے ہوئے اپنے معیار کو بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فستا بک کہ یہ ہم ایک دوسرے سے نیکی کے کاموں میں جو مسابقت ہے وہ کرتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کے فضلوں کا ایک بہت بڑا نشان ہے جلسہ سالانہ یہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہم تین دن کٹے ہوں اور اچھے اچھے کپڑے پہن کر ایک دوسرے کو دکھا دیں اور وہ ایک دوسرے سے جالی طور پر گلے ملیں بلکہ ہمارا ایمان بڑھتا ہے ہماری محبت بڑھتی ہے ہمارا خود کا نظام مزید ترقی کرتا ہے اور پھر ہمیں اچھے منتظم ہونے کی جو تربیت ملتی ہے کیونکہ وہ بہت ضروری ہے اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایک دن آئے گا کہ جب ہماری ہی جماعت حج کے جو مقدس فریضہ ہے اس کا انتظام کرنے والی بھی ہوگی اور اس کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ یہ تربیت دے رہا ہے ابھی سب حساب نے کہا کہ ان کا بیٹا چھوٹا سا تھا تو وہ پانی پلانے کی ڈیوٹی تھی پھر اس کے بعد اس کو ایک اور ڈیوٹی مل گئی پھر اس کے بعد ایک اور ڈیوٹی مل گئی بڑھتے بڑھتے اور یہی لوگ ہیں جو پھر جب بچے سے جوان ہوتے ہیں اور پھر جوان سے بوڑھے ہوتے ہیں تو مختلف مراحل میں وہ ترقی کرتے ہوئے ارتقائی طور پر تدریجی طور پر وہ کام کرتے کرتے کہاں سے کہاں پہنچتے ہیں اور اسی طرح لیڈرشپ پیدا ہوتی ہے لیڈرشپ کوئی آسمان سے نازل نہیں ہوتی لیڈرشپ زمین سے ہی پیدا ہوتی ہے اور اسی سے ترقی کرتے کرتے وہ ایک جگہ پہ, پہ پہنچ جاتے ہیں جیسے ہمارے مکرم محترم امیر صاحب ہیں کینیڈا کے لال خان ملک صاحب وہ خود نعم و بائیں ہیں اب تو نوبائیں نہیں ہے خیریت عرصہ ہو گیا ہے خود انہوں نے بیت کی اور پھر دین کی خدمت کا جذبہ ان کے اندر تھا تو انہوں نے دین کی خدمت کی اور کرتے کرتے کرتے کرتے جب میں یہاں پہ آیا تھا کینیڈا میں تو اس وقت وہ غالبن جنرل سیکٹری تھے جماعت کے اور اس کے چند سال کے بعد پھر ان کو نائب امیر بنا دیا گیا اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے فضل سے اب کافی عرصے سے وہ اس جماعت کے امیر ہیں تو یہ ایک ایسا ارتقائی مرحلہ ہے کہ جس کو بھی جماعت کی خدمت کا شوق ہے وہ تندہی کے ساتھ خلوص اور محبت کے ساتھ اطاعت کے جذبے کے ساتھ خلیف تمسی کے آگے سر جھکاتے ہوئے جب وہ خدمت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پھر ترقی دیتے دیتے یہاں تک پہنچا دیتا ہے کہ ایک دن پھر وہ اسی جماعت کا امیر بن جاتا ہے جس کا ایک خادم کے طور پر اس نے اپنے کام کا سلسلہ شروع کیا تھا جی تو یہ ایک ایسا احسان ہے خدا تعالیٰ کا اور یہ ایک ایسا نشان ہے جو ہم اپنی زندگیوں میں دیکھتے ہیں تمام لوگوں کے تو یہ جس کا ہمارا حال ہے اور ابھی جیسے میں نے عرض کیا کہ اگست میں یو کے کا جیسا ہونے والا ہے اس کے جو مناظر ہیں وہ آپ اپنے انٹرنیٹ پر بھی دیکھ سکتے ہیں mta.tv کے اوپر اس میں لائیو اس کی نشریات ہوتی ہیں ڈش پہ بھی ہوتی ہیں آج کل جو باکسز ملتے ہیں اس پہ بھی yeah. mta ساتھ ہوتا ہے اس میں جو مختلف پاکستانی چینلز دیکھنے والے ہیں اس میں mta بھی ہوتا ہے وہاں پہ بھی, بھی دیکھ سکتے ہیں لیکن اگر کوئی اور ذریعہ میسر نہ ہو تو آپ انٹرنیٹ پہ دیکھ سکتے ہیں ایم کے اوپر اس میں جلسے کی کارروائی دکھائی جاتی ہے تقریریں دکھائی جاتی ہیں لوگوں کو ایک دوسرے سے ملنا دکھایا جاتا ہے اور اس میں آپ دیکھ دیکھیں گے کہ مختلف زبانوں والے مختلف ثقافتوں والے مختلف رنگ و نصر کے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح گھل مل کے رہتے ہیں yeah. کس طرح پیار محبت کے ساتھ وہ زندگی گزارتے ہیں تو یہ جلسے کی مختصر ردات تھی جو میں نے پچھلے پروگرام میں بتائی تھی اور اس کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھا ہے میں ایک Uh, جو نقطہ ہے وہ اپنے جی. سامعین کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ قرآن کریم میں ایک آیت ہے جو کئی دفعہ آئی ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ ہی فرماتا ہے من الشیطان الرجیم ان اللہ علاق ال شعین قدیر جی یقیناً اللہ تعالیٰ ہر شع پر قادر ہے اب یہ جو لفظ ہے شع یہ عربی زبان کا لفظ ہے جی. شعین اور اردو میں بھی یہ لفظ ہے شے اور جو اردو میں لفظ شع ہے اس کا مطلب ہے چیز جس کو ہم کہتے ہیں تھنگ تو ہم کرتے کیا ہیں کہ ہم اردو والی شے کا عربی والی شے سے ترجمہ کر دیتے ہیں ٹھیک اور ہم اس کا عشاط کا ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ یقینا اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر جی تو اس سے پھر جو دہریہ لوگ ہیں جو خدا کو نہیں مانتے وہ پھر اس سے ایک مزے خیز جو نتیجہ ہے وہ برآمد کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے تو کیا وہ جھوٹ بول سکتا ہے کہ وہ جھوٹ بھی ایک چیز ہے نا ٹھیک ہے اس پہ قادر ہے کہ نہیں اب آپ کہیں کہ وہ خدا تو اس پر قادر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر تو وہ جھوٹ بھی بولتا ہے نزب اللہ مظالق پھر بعض کہتے ہیں کہ کیا وہ اتنا بڑا پتھر بنا سکتا ہے کہ خود اس کو نہ اٹھا سکے ٹھیک اس طرح کی جو مزے باتیں ہیں اور اس کا پھر ہمارے جو دوست ہیں جو اس کا ترجمہ چیز کرتے ہیں اس کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا امبیرسمنٹ ہوتی مجھ سے کئی دفعہ لوگوں نے کہا کہ جی وہ تو یہ کہتے ہیں وہ وہ کہتے ہیں پھر اس کے علاوہ اس طرح کی تشریح سے اس طرح کے ترجمے سے اللہ تعالیٰ کا ایک ایسا تصور ہمارے سامنے آتا ہے کہ وہ کسی قائدے قانون کا کوئی لحاظ نہیں کرتا بالکل کوئی اصول نہیں ہے کوئی ضابطہ نہیں ہے کھڑے کھڑے کسی کو گولی مار دے اور کھڑے کھڑے کسی کو جو بھی چاہے بخش دے چور کو بخش دے اور نیک آدمی کو پکڑ لے ٹھیک ہے جو طاقت دکھانی نا اس نے وہ ہر چیز پر قادر تو اس کا کوئی قانون نہیں ہے کوئی قاعدہ نہیں ہے کوئی اصول نہیں ہے کوئی ضابطہ نہیں ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ پابند نہیں ہے پابند ہونا اور چیز ہے کہ وہ مجبور ہوتا ہے کہ میں یہ کروں یا نہ کروں لیکن ایک ہوتا ہے کہ وہ اس کا ایسا آ, اس کی صفت ایسی بیان کی جاتی ہے اس کا کردار ایسا بیان کی جاتا ہے کہ وہ جو چاہے کرے تو جو چیز اس کے قبضہ قدرت میں اس کو جس طرح سے استعمال کرے اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے یہ اس وقت ہوگا جب ہم شے کا تجمہ چیز کریں گے کہ وہ چیز پر قادر ہے اس کا پھر ہم سے جواب نہیں بنتا لیکن جب ہم اس کا سیاق وسباغ دیکھتے ہیں اور اس لفظ کا ہم جو ایٹمالوجی ہے اس کا جو روٹ ہے اس کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اصل میں اس یہ لکھتا ہے شاہ سے شین زبر الف اور حمزہ اور حمزہ کا بذب شاہ اس کا مطلب ہوتا ہے چاہنا اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ سورا عالمران کی یاد نمبر ستائیس ہے اوزب اللہ نشۃ کل ماہ کل ملک کہو کہ اے اللہ تعالیٰ تو تمام قدرتوں کا مالک ہے تو تل ملک کا تو جس کو چاہتا ہے تو ملک عطا کرتا ہے تو یہاں پہ کیا کہا ہے تو تل ملک کا مند ٹھیک و طنز الملک کا تو جس سے بھی چاہتا ہے ملک چھین لیتا ہے و تو عز و مند تشاو اس کو عزت دیتا ہے جس کو تو چاہتا ہے و تو ذل و مند اور تو جس کو چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے ٹھیک بے عدقل خیر کہ خیر تو تیری ہاتھ اب دیکھیں عزت دینا تو اب کہتے ہیں خیر کی بات ہے تو ذلیل کرنا بھی خیر کی بات ہے تو یہ کہا وہ تزیل و پھر آگے کیا کہا بے خیر اس کا مطلب ہے کہ اگر بڑھانا خیر ہے تو گھٹانا گھٹانا بھی خیر ہے ٹھیک ہے اگر کسی کو مٹھائی کھلانا خیر ہے تو اس کو کڑوی دوائی دینا بھی خیر ہے ٹھیک ہے یہ دونوں کام خیر کے ہیں تو کڑوی دوائی اس کو دی جاتی ہے جو بیمار ہے جو صحت مند ہے اس کو تو نہیں دیتا نا کوئی کڑوی دوائی اور جو بیمار ہے اس کو وہ کھانا نہیں دیا جاتا جو صحت مند کو دیا جاتا دیکھیے کتنی دی خوبصورتی سے اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان کیا تو منتشا تذل منتشاؤ بے خیر تو تل ملک کا منتشاؤ ملک دینا بھی اگر تو چاہتا ہے ملک دیتا ہے وہ بھی خیر ہے کسی سے ملک چھین لیتا ہے وہ بھی خیر ہے ٹھیک ہے اور آخر میں فرمایا انا کا علاق الشائن قدیر یقیناً تو ہر اس چیز پر جس جو تو چاہتا ہے اس پر تو قادر ٹھیک ہے کیونکہ یہ کیا کہا تو تین ملکہ من تشا جس کو تو چاہتا ہے تنظرملکہ میں من تشاو تو من تشاو تو ذل من تشاو ان کا علاق ال شعد ٹھیک ہے یعنی جو خدا چاہتا ہے نا وہ کر گزرتا اب وہ جھوٹ بولنا نہیں چاہتا ٹھیک ہے تو نہیں جھوٹ بولتا وہ ظلم کرنا نہیں چاہتا فرمایا ان اللہ علیہ صبل ابید وہ اپنے بندوں کے لیے ظالم نہیں ہے وہ ظلم نہیں کرتا تو ظلم کرنا نہیں چاہتا وہ یہ اصل میں اس جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ جی حضرت اسارا اسلام آسمان پر نہیں گئے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو ہر قدرت حضرت جائے جی. تو لے جائے جی. جی. وہ لے کے جا سکتا ہے وہ جی. کہتے ہیں جی آپ کا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نہیں لے کے جا سکتا جی. تو انہوں نے کہا ہم کب کہتے ہیں نہیں لے کے جا سکتا لیکن اس نے خود کہا ہے اب میں ابھی آگے وہ بیان کرتا ہوں کہ یہ جو میں بات بیان کر رہا ہوں کہ جس کو وہ چاہتا ہے وہ کر گزرتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے چاہنے پہ ڈپینڈ کرتا ہے چنانچہ ایک اور جگہ پہ یہ سور البروج کی آیت ہے غالباً پچاسی نمبر کی سورت ہے سترہ نمبر کی آیت ہے خدا فرماتا ہے فعال لیما یورید उहुँ. وہ کر گزرتا ہے جس کا وہ ارادہ کرتا ہے تو بات کہاں پہ آ کے رکی ارادے आ, پر, ارادے پر. جب وہ ارادہ کرتا ہے کہ میں یہ کروں گا تو وہ کر گزرتا ہے جس کا ارادہ نہیں کرتا وہ نہیں کرتا لیکن جب وہ ارادہ کرتا ہے تو یہاں پہ جو لفظ ہے فعالن اس میں زور دے کے بتایا کہ وہ کر گزرنے والا ہے اور اس سے مجھے وہ واقعہ یاد آیا میں اس کے ساتھ اکثر بیان کیا کرتا ہوں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰوں کا جب گھر کا محاصرہ کیا باغیوں نے تو باغیوں نے باہر سے پتھر مارنے شروع کیا تو انہوں نے کہا کہ پتھر نہ مارو تو انہوں نے کہا ہم تھوڑی مارے اللہ مار رہے تو انہوں نے کہا کہ اللہ مارے نا تو پھر اس کا نشانہ خطا نہیں جاتا ٹھیک ہے تمہارے مارے ہوئے پتھر کبھی لگتے ہیں کبھی نہیں لگتے لیکن اگر خدا مار رہا ہوتا تو اس کا ایک بھی نشانہ خطانہ خطا جاتا سارے کے سارے لگتے اس کا مطلب یہ ہے کہ فعال الحماء ٹھیک ہے اگر وہ نوزب اللہ پتھر مارنا چاہتا تو اس کے مارے ہوئے پتھر پھر خطار نہ جاتے نشانے پہ لگتے اس لیے اللہ تعالیٰ جو بھی کام کرنا چاہتا ہے وہ کر گزرتا ہے لیکن بات کیا ہے چاہنے پہ ٹھیک ہے بات کہاں رکتی ہے ارادے پہ جب وہ ارادہ کرتا ہے کسی بات کا تو وہ کر گزرتا ہے وہ جب چاہتا ہے کسی بات کا کرنا تو وہ ہو جاتی ہے اور جیسے حضرت مسیحمۃ اللہ سلاۃ اسلام نے ایک شعر میں اس کو بیان فرمایا ہے اور کل مرزا افزا صاحب نے جو تقریر کی اس میں بھی انہوں نے اس بات کو بتایا کہ اللہ عضو فرماتے ہیں کہ جس بات کو کہے کہ کروں گا میں تلتی ضرور تلتی, تلتی, نہیں, تلتی نہیں, نہیں وہ بات خدائی یہی تو ہے اگر وہ کہہ دینا کہ میں یہ ضرور کروں گا اور یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو لام تاکید کا استعمال کیا ہے وہ جہاں پہ بھی جس فعل پہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو لگایا ہے وہ ٹلتی نہیں یہ بات تو خدا نے فرمایا کہ واض اللہ الزین آمن کم و امن الصالحاط لا یس <تصفيق> تخلِ و لا مکنا کہ ان کا جو دین ہے اس کو تمکنا دے گا اور تم کو زمین میں اسی طرح خلیفہ بنائے گا جس طرح اس نے بلکہ بنایا لا یس تخلیف جی یس ہوں بھی کہہ سکتا تھا جی لیکن اس نے کہا کہ لا یس تخلی لام تاکید کا لگایا اور اس کو کہا کہ جس بات کو کہے کہ کروں گا میں ضرور جی اور پھر حکم بھی دیا ایک جگہ پہ جو سورہ بنی صور کی جو آیت مساق میں بتایا کرتا ہوں اکثر کہ خدا نے کہا کہ جب وہ مصدق رسول آئے گا ل تومن بہی و ل تم ضرور اس پر ایمان لانا اور ضرور اس کی مدد یہ نہیں کہ ایمان لانا نہ لانا کوئی بات نہیں نہیں لازمی لانا ہے اور پھر یہ کہ ایمان لانے کے بعد یہ نہیں کہنا کہ ہم ایمان لیا ہے بلکہ اب اس کی مدد بھی کرنی ہے جیسے عیسی علیہ السلام نے کہا کہ من انصار اللہ کال الحواری عن انصار اللہ اس میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ جب وہ مصدق رسول آئے تو ضرور اس کو ماننا اور ضرور اس کی مدد کرنا تو یہ لام تاکید کا خدا نے اس کام کے لیے جو وہ خود کہتا ہے کہ میں ضرور کروں گا وہاں بھی لگایا جہاں اس نے تاقیدن کسی بات کا حکم دیا کہ یہ لازمی کرنی ہے تم نے جی وہاں پہ بھی اللہ تعالی نے لام تاکید کا لگایا تو مسئلہ یہ ہے کہ ہر وہ بات جس کو وہ چاہتا ہے وہ کر گزرتا ہے ہر وہ بات جس کا وہ ارادہ رکھتا ہے وہ کر گزرتا ہے اس کو اس سے کوئی نہیں روک سکتا ٹھیک ہے لیکن اب اس کا ایک اور پہلو بھی ہے جیسے میں نے اس کیا کہ وہ کہتے ہیں جی کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بولتا ہے ٹھیک ہے وہ جھوٹ بولنا نہیں چاہتا جھوٹ بولنا اس لیے نہیں چاہتا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ نساء کی یاد نمبر اٹھاسی ہے ومن اسدن اللہ حدیثہ اللہ سے زیادہ سچا کون ہے تو وہ اتنا سچا ہے کہ وہ جھوٹ نہیں بولتا اس نے جھوٹ بولنے کا کبھی ارادہ نہیں کیا کبھی چاہا نہیں جھوٹ بولنا اور اسی صورت میں سورہ نسا کی یاد نمبر ایک سو تیئیس ہے فرمایا و مند اسدی کو من اللہ کیلا اللہ سے زیادہ کول میں کون سچا ہے تو سب سے زیادہ سچا تو وہی ہے بات کرنے میں کول میں حدیث اور کیلا جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا تو ایک تو یہ پہلو ہے دوسرا پہلو اللہ تعالیٰ نے ایک اور بیان فرمایا ہے اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چونکہ عالم الغائب ہے اللہ تعالیٰ حکیم ہے حکمت والا ہے تو ہم لوگ جب کوئی منصوبہ بناتے ہیں کوئی قانون بناتے ہیں اپنی زندگی کا کوئی لاہِہ عمل بناتے ہیں تو ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ کل کو کیا ہوگا کل کیا ہمیں ایک گھنٹے بعد کا نہیں پتا آدھے گھنٹے بعد کا نہیں پتہ کیا ہوگا چند ساتوں کا نہیں پتہ کہ اس کے بعد کیا ہوگا لیکن ہم سامان سو برس کا ہے پل کی خبر نہیں یہ خبر نہیں جی حساب ہے ہمارا اور پھر جب ہم کسی بات کے بارے میں منصوبہ سازی کرتے ہیں تب بھی پوری کوشش کرتے ہیں لیکن اس کے تمام پہلوؤں کی ہم جو ہے نا وہ اس کی احاطہ بندی نہیں کر سکتے تمام پہلوؤں پر ہماری نظر نہیں جا سکتی اگرچہ ہم بڑی کوشش کرتے ہیں بڑی ڈیلیبریشن کرتے ہیں پھر جی بھی جی کوئی نہ کوئی سکم اس میں رہ جاتا باقی رہ جاتا ہے جاتا لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ چونکہ حکیم ہے وہ عالم الغائب ہے وہ وقت کا پیدا کرنے والا ہے وقت سے آزاد ہے ہم جی زمان اور مکان کے اندر قید ہیں قید وہ زمان جی اور مکان کا خالق ہے وہ زمان اور مکان کی حدود سے باہر ہے اس لیے کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے جس کے بارے میں وہ یہ ایسا ہو سکے کہ جس کو نہیں پتہ تھا نوضب اللہ مظالک یا اس کو کوئی ایسا پہلو اس کے سامنے نہیں تھا اس لیے اللہ تعالیٰ جب کوئی قانون بناتا ہے تو اس قانون کے بنانے کے بعد خود اپنے ہی بنائے ہوئے قانون کو وہ توڑتا نہیں ہے چنانچہ اس سلسلے میں بہت ہی کچھ چند آیات ہیں جو میرے سامنے ہیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جی. یہ صورت نمبر دس ہے آیت نمبر بیس ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ ماں کان ناس و اللہ امّتاً اور لوگ تو ایک ہی امت تھے لیکن پھر اس میں بعد میں انہوں نے اختلاف کر دیا ولاء لا سبقت من رب کا اور اگر تیرے رب کی طرف سے یہ کلمہ پہلے سے جاری نہ ہو چکا ہوتا لاقدیا بینہ ہوں تو وہ ان کا فیصلہ کر دیتا فی ماں فی ہے جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں یعنی لوگ ایک امت ہے پھر بعد میں اختلاف کرنا شروع کر دیا انہوں نے اور اگر اللہ تعالیٰ نے یہ کلمہ پہلے سے جاری نہ کر دیا ہوتا کہ میں ان کو قیامت کے دن بتاؤں گا تو پھر وہ اللہ تعالیٰ ان کا فیصلہ کر دیتا جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کلمہ جاری کیا ایک قانون جاری کیا ایک لا بنایا اور اس لاء کے متعلق اللہ تعالیٰ نے خود اپنے بنائے ہوئے قانون کی خلاف ورزی نہیں کی اس لیے فرمایا کہ اللہ اللہ کلحمۃ سبقت اگر یہ میں نہ پہلے کر چکا ہوتا تو پھر میں یہ کر دیتا تو اب یہاں پہ کیا وہ اجنا اللہ اللہ کلشین قدیر ہے نہیں بالکل کیا وہ اپنے ہی بنائے ہوئے کلمے کو توڑ نہیں سکتا کیا اپنے ہی بنائے ہوئے قانون قانون کو منسوخ نہیں کر سکتا بالکل. اس کے خلاف نہیں جا سکتا کیا تو وہ اچھا اچھا میں نے بنایا تھا لیکن اب تو صورت حال اور آ اب میں توڑتا ہوں اس کو لیکن وہ خود کہہ رہا ہے کہ میں نہیں توڑتا اگر میں نے یہ پہلے سے نہ کر دیا ہوتا تو میں پھر یہ ایسے کرتا پھر ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا صورت نمبر گیارہ ہے آیت نمبر ایک سو گیارہ ولکت آتئینہ موسل کتاب ہم نے موسیٰ کو کتاب دی فخت الفافی یہ پس اس میں انہوں نے اختلاف کیا ولاء اللہ کلعمت ان سبقت مرب کا لقُدیہ بینہ ہوں اور اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ قانون جاری نہ ہو گیا ہوتا تو خدا ان کے درمیان فیصلہ کر دیتا و انم لفی شکم عریف <مُرِیب> اور وہ اس میں یقیناً بہچین کرنے والے شک میں ہیں پھر صورت نمبر بیس ہے آج نمبر ایک سو تیس فرمایا ولاء اللہ وَلَا سبقت من رب کا لکانہ لزام و اجلوم اور اگر تیرے رب کی طرف سے ایک کال اور ایک مقررہ معیاد طے نہ ہو چکے ہوتے تو وہ ایک چمٹ رہنے والا عذاب بن جاتا پھر فرمایا صورت نمبر سینتیس ہے آیت نمبر ایک سو بہتر ولکت سبکت کلمت نعل عباد المرسلینہ انََ لحم المنصورون اور بلا شبہ ہمارے رسولوں کے حق میں ہمارا یہ فرمان گزر چکا ہے کہ یقیناً وہی وہ ہیں جنہیں نصرت عطا کی جائے گی اور یقیناً ہمارا لشکر ہی ضرور غالب آنے والا ہے تو یہ بھی خدا نے پہلے سے لکھ دیا کہ جو میرے رسول ہیں وہی وہ غالب آئیں گے ہمیشہ پھر صورت نمبر انسٹھ ہے آیت نمبر چار ولا اولا انقتب اللہ علیہ جلازبحم فل دنیا ولام فل آخرت عذاب النار اور اگر اللہ نے ان کے لیے جلاوطنی مقدر نہ کر رکھی ہوتی تو انہیں اسی دنیا میں عذاب دیتا جبکہ کہ آخرت میں ان کے لیے بہرحال آ کا عذاب مقدر ہے ٹھیک ہے پھر اللہ تعالیٰ نے صورت نمبر چھتیس ہے آیت نمبر اکتالیس لشمس و یم بگھی لہا انتر کلکمر ولاََََََََََ الصابق النہار وك الفى فلاكن يسبہ <يسمعون> سورج چاند کو نہیں پکڑ سکتا رات دن سے آگے نہیں بڑھ سکتی اور سب اپنے اپنے مدار پر روائيں یہ خدا نے لکھ دیا ہے اب نہیں ہو سکتا یہ ٹھيک ہے وہ جو لوگ کہتے ہیں نا كہ نبى كريم صى الى الى وسلم جو ہے وہ حضرت علی کی ٹانگ کے اوپر سر رکھ کر سو رہے تھے تو اتنے میں سورج جو تھا وہ ڈلنا شروع ہو گیا تو نماز کا ٹائم نکل گیا تو حضور کی آنکھ کھلی تو دیکھا کہ یہ تو جو سورج ہے وہ ڈھل چکا ہے نماز کا ٹائم گزر چکا ہے تو حکم دیا تو سورج واپس آ یا وہ جو شیعہ ہے وہ حضرت علی سے اس کی کرامت منسوخ کر دیتے ہیں سنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوخ کرتے ہیں وہ دِنوں نے کہا جو سورج واپس آ جاؤ جی. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیسے تو نہیں ہوگا جب تک قیامت کا دن نہ آئے وہ بھی میٹافور ہے تمثیلی بات ہے استار استار کی بات ہے یعنی کہ سورج جو ہے وہ واپس آنا شروع ہو جائے گا تو یہاں پہ خدا نے کہا کہ یہ جو اپنے اپنے مدار میں ہیں یہ چلتے رہیں گے اس میں جو خدا نے قانون بنا دیا ہے اس قانون کو خود خدا بھی نہیں توڑتا थीक. پھر سورہ نمبر 29 ہے آٹ نمبر چون و یستا جلون قبل عذاب ولاء اجنسمََََََََََََََََََََ لجا آہم الاذاب ولا ياتين بختتم وحم لا يشعرون اور وہ سے جلد عذاب لانے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اور اگر معین مدت مقرر نہ ہوتی تو ضرور ان کے پاس عذاب آ جاتا ہے اور وہ ان کے پاس یقیناً اس طرح اچانک آئے گا کہ وہ اس کا کوئی شعور نہ کر سکیں گے اب دیکھیں خدا نے ایک مدت رکھی ہے ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں جی زاب لاؤ ذاب لاؤ جھوٹی سچی ہو تو زاب لاؤ لاؤ پھر خدا فرماتا ہے کہ ولاءلا اجلوم مثمن ل جا جہاں پہ بھی, بھی لام تقید کا ولا اجلومن لا جا آم اگر وہ عجل مسمّہ نہ ہوتی تو ان پر عذاب آ جاتا اور کب آتا جب وہ مانگ رہے تھے خدا نے کا لیکن میں نے تو یہ رکھا ہوا آئے گا اس وقت کا جب میں نے اضل مسمہ رکھی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے ہی بنائے ہوئے قانون کو نہیں توڑتا پھر سورہ بقرہ کی عادت نمبر اکیس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ کاد البرک یختف و ابسارحم کلّم ادا الحم شوفی ہے وا اضا اضلم علیہم کام ولاؤ شا اللہ ابصم ابصار اللہ اللہ الشین اللہ تعالیٰ چاہتا تو اس میں جو ان کی سماعت اور ان کی بصارت ہے وہ لے جاتا لیکن وہ اس بات کو نہیں چاہتا اس نے ایسا نہیں کیا تو یہ مختلف اس کی جو آیات ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور مم. میں بتا دیتا ہوں یہ سورہ معدہ کی آیت نمبر اٹھارہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لقت کفر الزین کالو انََََََََََ اللہی بن و مریمََ کُل فمن یملِ کو ان اللہ شعین انََََََََََ ان يہل قلمسيح بنا مریم و امّا ہُ و منف الرد دمين جميں ولك سماوات ود و ماں بما يخل و كل شعين كدي ٹھيک ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا کہ يقين اللہ ہی مسیح مصيبن مریم ہے تو کہہ دے کہ کون ہے جو اللہ کے مقابل پر کچھ بھی اختیار رکھتا ہے اگر وہ فیصلہ کرے کہ مصیب نے مریم کو اور اس کی ماں کو اور جو کچھ زمین میں ہے سب کو نابود کر دے اور آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ ہی کی ہے اور اس کی بھی جو دونوں کے درمیان ہے وہ جو چاہے پیدا کرتا ہے اور اللہ ہر چیز پر جسے وہ چاہے دائمی قدرت رکھتا ہے تو یہ تمام باتیں اللہ کے چاہنے پہ ڈپینڈ کرتی ہیں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی اللہ جو ہر چیز پر قادر ہے اور ہر چیز پر قادر ہے تو پھر وہ حضرت علیہ کو اسمان پر لے کے جا سکتا ہے ٹھیک ہے لیکن وہ اس لیے نہیں لے کے جاتا لے کے جا سکتا ہے لیکن اس نے قانون بنا دیا قانون بنا دیا اور سورہ بنی اسرائیل میں جب کفار کا مطالبہ چند مطالبات پیش کیے हुँ. گئے اور یہ کہا کہ جی آپ آسمان پہ چلے جائیں تو خدا نے کہا کہ ان سے کہو کہ میں تو صرف ایک بشر ہوں رسول ہوں اس کے علاوہ تو کچھ نہیں ہوں تو بشر چاہے وہ رسول ہی کیوں نہ ہو وہ آسمان پر نہیں جا سکتا یہ خدا کا قانون ہے ٹھیک ہے حضرت علیہ اسلام اگر آسمان پر گئے ہیں تو نہ وہ بشر ہیں نہ وہ رسول ہیں پھر وہ واقعی خدا کے بیٹے ہیں اس لیے کہ خدا نے یہ بات بیان کی ٹھیک ہے پھر آپ یہ بھی بتایا کرتے ہیں کہ زمین ہمارے لیے مقدر ہے اسی میں ہم نے رہنا ہے وہ تو ایک الگ بات ہے نا وہ بھی وہ بھی قانون ہے اللہ تعالیٰ کا قانون اس میں کہا کہ تم زمین میں رہو گے فیہا تھا ہی ہونا فیاحا تمتا تمہنہ نخرے جو کم تارہ تھا تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قانون میں نے یہ بنا دیا کہ زندہ رہنا ہے تو یہاں پہ مرنا ہے تو یہاں پہ نکالے جانا ہے تو یہی سے جی تو بعض کہتے ہیں جی کہ وہ چلو مریں گے تو ادھر ہی آگے مریں گے نا لیکن خدا نے کہا کہ فیحت ہے یون زندگی ہے تو اس میں ہی ہے اس سے باہر زندگی نہیں ہے پھر ایک حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں یہ ترمزی کی حدیث ہے اس میں کتاب و تفسیر ہے آل عالمران کی اس میں جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے علیہ وسلم ملے وسلم. اور فرمایا کہ اے جابر تم مجھے مجھے کیوں نظر آ رہے ہو میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم میرے باپ جنگِ عہد میں شہید ہو گئے اور بہت سی اولاد اور قرض چھوڑ گئے ہیں آپ نے فرمایا میں تمہیں بشارت دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے باپ سے ملاقات کی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 اور ایک بندہ بادشاہ سے کچھ مانگ لے اور بادشاہ کہ کے یہ تو نہیں میں دے سکتا اس نے پھر کہا کیوں تھا کہ مانگو جو مانگتے ہو تو اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ اے بندے مجھ سے کسی چیز کی آرزو کروں کہا جی آرزو تو یہی ہے میری کہ تم مجھے زندہ کر میں پھر تیری راہ میں قتل ہو جاؤ اور بار بار یہ ایسا ہوا اللہ نے کہا نہیں میں نے یہ لکھ رکھا ہے کہ مرنے والے دوبارہ زندہ واپس نہیں کیے جائیں گے اس کا کیا مطلب کیا اللہ تعالیٰ اس بات کا قادر نہیں, نہیں تھا پوچھے نا خود ہی بندے کو پوچھا نا تو اس کا جواب سامعین کیا ہوگا جو آپ ہم سے یہ کہتے ہیں بعض لوگ کہ جی اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے تو اگر ہر چیز پر قادر ہے تو جو کسی نے کسی کو اختیار دیا کہ مانگو کیا مانگتے ہو جب اس نے مانگا تو کہنا کہ تمہارے لکھا کبھی ہو سکتا تو قادر نہیں وہاں پہ وہ قادر ہے نا لیکن اس نے خود چونکہ اپنا ایک قانون بنایا ہے اپنے ہی بنائے ہوئے قانون کو وہ خود نہیں توڑتا اس لیے کہ اس سے پھر اس کا عالم الغائب ہونے پہ حرف آتا ہے بالکل اب بعض لوگ اس پہ ایک نقطہ اٹھاتے ہیں ناسخ و منسوخ کا کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ اپنے کلام کو منسوخ تو کرتے ہی ہے نا تو پھر آپ کی یہ بات کہاں جائے گی خدا نے کلام نازل کیا اس کو منسوخ کر دیا اور قرآن میں بھی ہے وہ ماں ننسخ بن آئے اور ننس ناطف یا طیر کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے کسی آیت کو منسوخ نہیں کرتا یا اس کو بلاتا نہیں ہے مگر یہ کہ اسے بہتر لے کے آتا <سؤال> اب سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ قرآن کے متعلق نہیں ہے ہمارے غیراندی بھائیوں کا جو ایک عقیدہ ہے کہ قرآن میں بعض آیات ناسخ ہیں بعض منسوخ ہیں جی اور آپ جانتے ہیں کہ یہ تعداد پانچ سو سے کم ہو کر پانچ پہ آ گئی ہے کسی زمانے میں پانچ سو تھی جی لوگوں نے کم کرتے کرتے کرتے کرتے اب پانچ تک پہنچ گئے ہیں ابھی تک بھی پانچ آیات ایسی ہیں جس کو وہ کہتے ہیں کہ یہ منسوخ ہو چکی ہیں تو اول تو یہ قرآن کے بارے میں نہیں ہے کیونکہ کوئی ایسی حدیث نے جس میں حضور نے کہاؤ کہ یہ آج منسوخ ہے کہ بعض وہ کہتے ہیں جی بعض جو ہے وہ منسوخ و تلاوت ہیں یعنی تلاوت نہیں کرنی لیکن احکام موجود ہیں بعض کے احکام بھی منسوخ ہو گئے تلاوت تو ہے تلاوت کرنی ہے جیسے وہ کہتے ہیں لاکر حافظ الدین تلاوت کرو لیکن دین میں اقرا ہے راوت آپ لیکن دین کے اندر آپ نے جبر کرنا ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ انسد صاحب گفتگو کا سلسلہ ہمارا جاری رہے گا بات ہم آگے بڑھائیں گے سامعن ریڈیو احمدیہ پروگرام آپ سن رہے ہیں میں آپ کا میزبان ہوں سفیر راجپوت یہ پروگرام جاری رہتا ہے شب بارہ بجے تک اتوار کی رات کو یہ وقت ہوتا ہے جب ہم آپ کے سوالات اپنے پروگرام میں شامل کیا کرتے ہیں اور اسٹوڈیوز کا نمبر ہے فور 4106522 یہ اسٹوڈیوز کا نمبر ہے اور آپ پروگرام میں کال کر کے شامل ہو سکتے ہیں ہمارے ساتھ آج کے اس وقت کے کالر موجود ہیں, ہیں السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ جی وعلیکم صاحب ابھی میں نے ساری جتنی آپ نے قرآن پاک کی آیات پڑھی ان کو میں نے سنا تو آپ مہربانی کر کے دیکھو کہ میرا سوال سب سے پہلا جھوٹے نبوت کا دعوے دار اس کے بعد سے لے کے آج تک آتے آ رہے ہیں اگر اللہ کہتا ہے کہ اگر یہ سچا نہ ہوتا تو میں اس کو شہر سے کاٹ دیتا ہے تو اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ کہی تھی یہ آیت تو اگر اللہ کو پکڑنا ہوتا تو آج جتنے بھی کفر مذاہب پل رہے ہیں اگر اللہ کو پکڑنا ہوتا تو رائٹ کو پکڑتا زر ہم فی فری ہاؤز لابوں ان کو چھوڑ دو قیامت کا دن اللہ نے رکھا ہے فمن یومن ومن کہ آپ کو اللہ نے راستے بتا دیے ہیں آپ یا تو ایمان قبول کرو یا قفر پہ چلو تو جب اللہ نے باقی دوسری آیاتوں کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ کو بتا دیا ہے تو آپ یہ لوگوں سے کیوں چھپاتے ہیں میرا سوال یہ ہے اور دوسرا جب اللہ نے خود کہا ہے کہ سر فی خوزی ہاؤس آپ کو محلت ہے پکڑ, اللہ پکڑ سکتا ہے اللہ قادر ہے ایک سیکنڈ نہیں لگتا لیکن پھر اللہ اپنی بات کو بدلے گا بھی نہیں کہ چھپ, چھپ اس نے کہہ دیا کہ چھوڑ دو تو یہ ساری باتوں کا میرا جواب دیں بڑی مہربانی ہوگی بہت شکریہ بات یہ ہے کہ دو مختلف باتیں ہیں جن کو آپ نے آپس میں گڑ مٹ کر دیا ہے ایک جو آپ نے کہا کہ ان کو چھوڑ دو اور ان کو اپنے جو گمراہی ہے اس میں بھی اس میں ہی ان کو کھیلنے کودنے دو وہ جھوٹے عقیدے جھوٹے مذاہب ہیں لیکن اس کے وہ لوگ خود ذمہ دار اس لحاظ سے نہیں ہیں کہ خود انہوں نے اللہ تعالیٰ پر کوئی بہتان نہیں باندھا بلکہ جو ان کے ماں باپ جو ان کے آبا و اجداد جی عقیدے پر چلتے چلے آ رہے ہیں اس کو انہوں نے اڈاپٹ کر لیا لیکن جو سزا ہے شارک سے کاٹنے کی وہ اس شخص کے لیے ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف کوئی بہتان باندھے کوئی جھوٹی بات منسوب کرے کہ یہ خدا نے مجھ پر نازل کیا ہے ان الفاظ میں اور یہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کلام نازل کیا ہے یا اللہ تعالیٰ نے مجھے کسی منصب پر فائز کیا ہے یہ دونوں باتیں آپس میں فرق ہیں اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جا بجا افتراء کے نام سے بھی منسوب کیا ہے موصوم کیا ہے اور یہ فرمایا کہ کیا یہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ پر افتراء کر لیا ہے تو ان سے کہہ دو کہ اگر میں نے افتراء کیا ہے تو اس کا وبال جو ہے وہ مجھ پر ہی پڑے گا اور پھر جیسے آپ نے بھی آیت نغل کی ہے سر الحقہ کی کہ اللہ تعالی فرماتا ہے کہ ولاء تقوال علینہ بازاقابی اخذنا مِن بلّیّن ثمہ القطعٰ منہ الوطین تو فرمایا کہ اگر یہ ہماری طرف بات منسوخ کریں آپ یعنی یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ و سلّم کو کہا اور پھر آگے یہ فرمایا کہ اس میں متقین کے لیے نصیحت ہے یعنی یہ بات آضور صلی اللہ و سلم تک محدود نہیں ہے بلکہ ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو قائم کر کے متقین کے لیے ایک نصیحت والی بات بیان کر دی ہے کہ کوئی بھی ایسے ہی بات کرے گا کوئی ایسا کام کرے گا اللہ تعالیٰ پر کسی بات کو منصوب کرے گا تو اللہ تعالیٰ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی بڑی وارننگ دے دی ہے جو آزوز جو اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ پیارے اور سب سے زیادہ عظیم و شان انسان ہیں نبی ہیں نبیوں کے سردار ہیں ان کو جب اللہ تعالیٰ یہ بات کہہ سکتا ہے کہ اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ کو بھی سزا ملے گی تو پھر ہماں شما جو ہیں وہ کس گنتی میں ہیں کہ وہ ایسی سزا سے بچ جائیں پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ مومن میں اس مومن کی جو زبان سے جو جس نے اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا اس اس کی زبان سے بھی بات کہلوائی کہ تم اس کو کیوں تنگ کرتے ہو تم کیوں اس کی جان کے در کو ہوکو صادقند کو مند فا الحزبہ ہو کہ اگر یہ جھوٹا ہے تو اس کا جھوٹ اسی پر پڑے گا تو انسان کا خدا پر جھوٹ باندھنا اور مرحلہ ہے اور بات ہے اور کسی انسان کا جھوٹے مذہب پر عمل کرنا جو اس کے نزدیک سچا ہے وہ ایک بالکل الگ بات ہے کیونکہ جو انسان مثلاً عیسائیت ہے یہودیت ہے مطلب اس وقت جو کی موجودہ حالت ہے دوسرے مذاہب کے اسلام کے علاوہ اس مذہب کو ماننے والے جو ہیں وہ اس کو سچا مانتے ہیں کوئی دنیا میں ایسا بندہ آپ کو نہیں ملے گا جو یہ کہے کہ جس مذہب پر میں عمل پیرا ہوں وہ جھوٹا ہے کوئی بندہ نہیں ملے گا آپ کو مسلمانوں کے کسی فرقے میں کوئی بھی بندہ ایسا نہیں ہوگا جو یہ کہے گا کہ جس فرقے میں میں ہوں وہ فرقہ جھوٹا ہے ہر ایک بندہ کہتا ہے میں سچا ہوں لیکن وہ بندہ جو یہ کہتا ہے کہ خدا نے مجھ پر کلام نازل کیا ہے اگر خدا نے نازل کیا ہے تو وہ سچا ہے اگر نہیں نازل کیا تو وہ جھوٹ بولتا ہے ٹھیک ہے اور اس کو پتہ ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں جس پر خدا نے نازل کیا ہے اس کو پتہ ہے کہ میں سچا ہوں لیکن جو دوسرے مذاہب پر عمل کرنے والے ہیں ان کو نہیں پتہ کہ یہ جو ہمارے سامنے بات بیان کی جا رہی ہے وہ سچ ہے کہ جھوٹا وہ یہی سمجھتے ہیں کہ ہم سچے ہیں لیکن اس کے پاس ان کے پاس اس کی تصدیق کا کوئی معیار نہیں ہے انہوں نے اپنے باپ دادا سے یہ چیز حاصل کی اس لیے انہوں نے خدا پر کوئی بہتان نہیں باندھا لیکن جس نے کسی جھوٹے مذہب کی بنیاد رکھی اور دیکھیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورتی اور حکمت سے بات بیان کی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سب سے بڑا ظالم یعنی اظلم وہ ہے جو خدا پر افطرا کرے جی یا وہ جو خدا کی آیات انکار کرے ٹھیک ہے افطرا کرنے والے کی پیروی کرنے والے کو خدا نے اظلم نہیں کہا یعنی مسلمہ کا زاب ہے جھوٹ بولا اس نے اس نے کہا کہ خدا نے مجھ پر کلام نازل کیا خدا نے مجھے بنا دیا وہ بنا دیا اس کو خدا نے اظلم کہا اس کی سزا کا ذکر کیا اس کو سزا دی بھی لیکن وہی سزا اس کے ماننے والوں کو نہیں ملی کسی جگہ خدا نے نہیں لکھا کہ جھوٹے کو ماننے والے بھی اظلم ہیں اظلم دو گروہ ہیں ایک وہ جو خدا پر جھوٹ بولتا ہے ایک وہ جو سچے کی بتائی ہوئی باتوں کا انکار کرتا ہے یہ پورا قرآن کے دن پڑھ لیں آپ کو پتہ لگ جائے گا اس میں کہ ازلم ہے کون تو یہ آپ نے جو بات بیان کی ہے امین صاحب وہ بات دو مختلف باتیں ہیں آپ ان کو گٹمٹ کر کے اصل میں آپ لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں اور آپ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں کیونکہ یہی وہ دلیل ہے جو حضرت علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا رحمۃ اللہ کے رانوی صاحب اور مول اسنا امرسری یہ وہ تین بندے ہیں جو عیسائیوں اور یہودیوں کے ساتھ مناظر کرتے رہے اور جھوٹے مدعی نبوت کو یا جھوٹے مدعی وہی الہام کو جو سزا کا ذکر ہے وہ بائبل میں بھی ہے ٹھیک ہے قدیم میں بھی ہے عہدنامہ جدید میں بھی ہے Testament, Testament, دونوں میں یہ بات ہے تو انہوں نے کہا کہ تم خود مانتے ہو کہ جھوٹے کو اللہ تعالیٰ حلا کرتا ہے تو آزور صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ علیہ وسلم. کو نوزب اللہ تم جھوٹا کہو تو پھر تمہاری اپنی کتاب جھوٹی. کیونکہ ان کی جو ایک عالمی کامیابی ہے وہ تو تمہاری کتاب کی اس بات کو سچا ثابت کرتی ہے کہ وہ جھوٹے نہیں ہیں کیونکہ جھوٹا ہو تو تمہاری کتاب کے مطابق تو اس جھوٹ نوزب اللہ کو ناکام ہونا چاہیے ہلاک ہو جانا چاہیے تھا وہ تو نہیں ہوئے نا ان کا تو مشن سکسیزفلی پوری دنیا میں پھیل گیا بلکہ مول اسنا امر سنی نے یہ بھی لکھا کہ آپ کی بہن نے ان کو زہر دے کے ہلاک کرنے کی بھی کوشش کی یعنی ایک یہودی عورت نے کی کی کی عورت کی عورت لیکن آپ تو نہیں فوت ہوئے نا اور پھر آپ کا فوت ہونا تو ایک الگ بات ہے آپ کا مشن تو فوت نہیں ہوا آپ تو پوری دنیا میں آپ کا مشن جو ہے وہ پھیل گیا تو وہ دلیل جو علمائے اسلام یہ عیسائیوں اور یہودیوں کے مقابل پر دیتے رہے ہیں وہی دلیل حضرت مرزا صاحب علیہ صلاح وسلام کے حق میں جب آپ کو پوری ہوتی نظر آ رہی تو آپ نے اس دلیل کا انکار کر دیا یہ کیا بات ہوئی کہ آپ کے وقت میں تو وہ دلیل سچی ہو اور جب ہم اپنے اس کو استعمال کریں تو وہ دلیل غلط ہو جائے وہاں پہ بھی لوگ کہہ سکتے ہیں نا کہ جی باقی کے بھی تو ہے نا آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی دلیل سے کیوں سچا ثابت کر ٹھیک ٹھیک ہے بہت شکریہ انصل صاحب مجھے لگتا ہے امین صاحب کی کچھ وضاحت اور بھی چاہیے دوبارہ ہمارے ساتھ ہیں ٹیلیفون لائن پر ایک دفعہ تو تین بخش سرداروں میں سے ایک نے خبیث نے جواب دیا تھا کہ تو میری نظر میں سب سے بڑا جھوٹا ہے تو یہ کفر کی طرف سے اعتراض تھا تو اس پر اللہ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈیفینڈ کیا یہ کہ اگر نوزب اللہ یہ جھوٹا ہوتا تو اس کو شیر سے کاٹ کے میں گردن احاط کو شیر اٹ دیتا ہوں. اچھا پھر اب جتنے بھی جھوٹے نبوت کے دعوے دار آئے ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی میں ان کی موت تک مہلت دی وہ نہیں مانے انہوں نے الب سے یہ تک جھوٹ بولا کہ نوزب اللہ جو بھی کلام ہمارے پر اتر رہا ہے اللہ کا ہے اللہ کا ہے اب آپ دیکھیں اس کے بدلے میں ایک لاکھ چوبیس ہزار پیرامران اسلام ہے آج تک امت مسلمہ سبحان عربی کربل عزت سلام العالم السلام اللہ نے بھی سلام بھیجا اور امت محمد بھی سلام بھیج رہی ہے اور قیامت تک بھیجے گی اور اس کے برعکس آپ دیکھیں جتنے بھی جھوٹے نبی ہیں چاہے الف سے یہ تک آج تک ان پہ جتنی زیادہ لانت اس دور میں ہو رہی ہے کبھی نہیں ہوئی تو یہ پلیز میرا جواب دیں ان باتوں بہت شکریہ بہت شکریہ امین صاحب آپ کے سوال باتیں تو آپ نے جو کی ہیں وہ محض آپ کے دعوے ہیں نا اس طرح تو اس طرح کی باتیں بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت باتیں جو ہیں وہ تو عیسائی بھی کرتے ہیں یہودی بھی کرتے ہیں دوسرے مذہب کے لوگ بھی کرتے ہیں تو یہ چونکہ آپ نے صرف دعوے کی ہیں محض بات کی ہے اس کا تو کوئی جواب بنتا ہی نہیں اس لیے کہ اس میں دلیل کوئی نہیں ہے دلیل تو میں نے آپ کو جب قرآن کی بتائی ہے اور پھر آپ کے علماء کی میں نے بات بتائی ہے کہ آپ کے علماء جو ہیں وہ اسی دلیل کو حضور صلی اللہ علیہ وََِ کی صداقت کے طور پر پیش کرتے ہیں تو آپ مجھے اس بات کا جواب دیں کہ یہ دلیل اگر حضور علیہ السلۃ والسلام کی صداقت کی دلیل ہے تو وہی دلیل مرزا صاحب کی صداقت کی دلیل کیوں نہیں بن سکتی اور اگر اسی دلیل سے آپ یہ کہتے ہیں کہ جی دوسرے مذہب کے لوگ بھی ہیں اور اس پہ بھی لانتے ڈالتے ہیں اور یہ کرتے ہیں اور وہ کرتے ہیں تو امت کہتی ہے نا سلام اللہ المرسلین امت لانا ڈالتی ہے تو امت تو ہمارے سامنے میار نہیں ہے ہمارے سامنے تو میار اللہ کی کتاب ہے اور اللہ تعالیٰ نے جس بات کو پیش کیا ہے وہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہے آپ اپنی امت کے بلکہ امت تو موجود ہی نہیں ہے امت تو کہتے ہیں ایک ایسے گروہ کو جو ایک ہاتھ پہ جمع ہو وہ تو جمع ہی نہیں ہے امر سے نکلا ہے اور میں نے آپ کے سامنے پچھلے علماء کی باتیں رکھی ہیں اب اپنے دیوبندی مولوی صاحب ڈاکٹر مفتی عبدالواحی صاحب کی کتاب ہے اسلامی عقائد اس کے صفحہ 28 پر مولوی صاحب لکھتے ہیں مفتی صاحب دنیا میں اگر کوئی شخص بادشاہ کی نیابت یا سفارتکاری کا جھوٹا دعویٰ کر کے جعلی سند بناتا ہے تو بادشاہ خبر پانے کے بعد ملکی انتظام کی خاطر اس جھوٹے کو بڑی سزا دیتا ہے جب دنیا کے حاکموں اور بادشاہوں کو ملکی انتظام اس قدر مقصود ہوتا ہے تو کیا احکم الحاکمین کو اپنے عالم کا انتظام مقصود نہ ہوگا لہٰذا جھوٹے شخص سے ہرگز معجزہ ظاہر نہ ہونے دے گا اور اس جھوٹے کو دنیا ہی میں رسوا کرے گا یہ ڈاکٹر مفتی عبد الواحد صاحب ہیں جو اپنی کتاب اسلامی عقائد میں صفحہ اٹھائیس پر یہ بات بیان کر رہے ہیں اور اللہ کے فضل سے یہ کتاب جو ہے وہ میرے پاس موجود ہے پھر حدیث میں بخاری کتاب الایمان میں یہ روایت ہے کہ ابو سفیان کہتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک قاصر بھیجا ہے حضرت رضی اللہ کو عصر کے پاس تو کیسر نے کہا کہ ان کے علاقے کا کوئی ایسا بندہ جو ہو اس کو نہ ماننے والا اس کو بلاؤ تو ابو سفیان کو بلایا گیا ابو سفیان ابو سفیان سے کیسر نے کچھ سوالات کیے ان سوالات میں ایک سوال یہ تھا کہ اس نبی کے ماننے والے جو ہیں وہ کم ہو رہے ہیں کہ زیادہ ہو رہے ہیں ابو سفیان نے کہا کہ وہ زیادہ ہو رہے ہیں اس پر اس نے کہا کہ ایمان کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ بڑھتا رہتا ہے ٹھیک ہے اب یہ ایک حدیث کی بات ہے میں نے آپ کو قرآن کی بات بھی بتائی ہے میں نے آپ کو حدیث کی بات بتائی ہے کہ سچے ایمان کی نشانی ہوتی ہے کہ اس کے ماننے والے بڑھتے رہتے ہیں کم نہیں ہوتے تو احمدیہ مسلم جماعت میں جو لوگوں کی آنے کی تعداد ہے وہ بڑھتی جا رہی ہیں کم نہیں ہو رہی اور ہر سال لاکھوں کی تعداد میں جو لوگ ہیں وہ ہماری جماعت میں شامل ہوتے ہیں پھر میں نے آپ کو علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کا جو ان کی کتاب ہے ہدایت الحیارہ فر رد یہود ونصثارہ اس کی چھٹی فصل ہے مناظرت المولف کبار کبارالیہود اس کے بعد پھر میں نے آپ کو بتایا کہ علامہ رحمتہ اللہ کرانوی صاحب نے اپنی کتاب جو تھی آ, اس میں بھی آ, جو ازار الحق نام سے ان کی کتاب ہے Uh, اس میں میں نے آپ کو بتایا پھر مول صنا اللہ امرتسری نے تفسیر اپنی جو تفصیرہ تفسیریں سنائی اس میں لکھا ہے پھر سید مدودی صاحب تفریح القرآن میں لکھتے ہیں uh, سورہ شعرا کی آیت نمبر پچیس کے نیچے یعنی yani یہ اللہ کی عادت ہے کہ وہ باطل کو کبھی پائیداری نہیں بخشتا اور آخر کار حق کو حق ہی کر کے دکھا دیتا ہے اس لیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم ان جھوٹے الزامات کی ذرہ برابر پروانہ کرو اور اپنا کام کیے جاؤ ایک وقت آئے گا کہ یہ سارا جھوٹ غبار کی طرح اڑ جائے گا اور جس چیز کو تم پیش کر رہے ہو اس کا حق ہونا عیاں ہو جائے گا یعنی اللہ تعالیٰ باطل کو کبھی بھی قائم نہیں رکھتا لیکن احمدیت یعنی کیکی کی اسلام جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے بڑھتا جا رہا ہے جی. پھلتا پھولتا جا رہا ہے اس کے علاوہ جو آپ کے عقائد کی کتابیں ہیں جو آپ کے مدارس میں پڑھائی جاتی ہیں وفاق المدارس کے نصاب میں داخل ہیں ایک ہے النبراز شرح شرح العقائد اور شرح العقاد النصفیہ اس میں جو ایک عبارت ہے جو آ... تمام ان کتابوں میں عقائد کی کتابوں میں مشترکہ طور پر لکھی گئی ہے اس کے الفاظ میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ عقل غیر نبی میں ان باتوں کی بیک وقت موجودگی اور اس بات کے محال ہونے کا یقین کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ سارے کمالات ایسے شخص میں جمع فرما دیں جس کے بارے میں وہ جانتا ہو کہ وہ خدا کا رسول ہونے کا دعویٰ کر کے اس پر جھوٹ باندھ رہا ہے پھر اس کو تیئیس سال تک مہلت دے پھر اس کے دین کو سارے ادیان پر غالب کر دے اور اس کے دشمنوں کے مقابلے میں اس کی مدد کرے اور اس کی موت کے بعد بھی اس کے آثار و احکام کو قیامت تک زندہ رکھے اس میں یہ جو میں نے عبارت پیش کی ہے وہ ان کتابوں میں ہیں میں آپ کے سامنے ان کتب اور ان کے جو اترجمین ہیں ان کے نام پیش کر دیتا ہوں یہ کتابیں اللہ کے وجہ سے میرے پاس موجود ہیں اشرف الفوائد اردو شرح شرح العقائد طالیف مفتی فدا محمد دار العلوم رحمانیہ مینی ثوابی بیان الفوائد فی حل شرح العقائد مولانا مجیب اللہ گوندوی استاز دار العلوم دیوبند نشر الفوائد الجلالی شرح و نوٹ شرح القاعد النصفی مولفہ مولانا عبید الحق صاحب جلال آبادی فاضل دیوبند سابق صدر المدرسین مدرسہ عالیہ ڈھاکہ و خطیب بیت المکرم ڈھاکہ توضیح العقائد فی حل شرح القاعد مولف استاذ العلماء مولانا اکرام الحق مدرس جامعہ عمر بن الخطاب ٹی چوک ملتان یہ وہ مترجمین ہیں جنہوں نے ان نقائد کی کتابوں کے ترجمے کیے وفاق المدارس کی نصاب میں یہ جو عبارت ہے وہ ان کتابوں میں شامل ہے ان کے نصاب میں شامل ہے اور وہ اس کو پڑھتے ہیں لیکن آپ آج مجھے آ کر یہ بتا رہے ہیں کہ قرآن کی وہ بات کہ اگر اس نے افطراع کیا ہے تو اس کا افطرا اس پر پڑے گا نبی کہتا ہے کہ اگر میں نے افطراع کیا ہے اگر میں نے جھوٹ بولا ہے تو اس کا وہ بات مجھ پر پڑے گا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر آپ نے ہم پر کو بات منصوب کی تو ہم آپ کی اشارہ کار دیں گے ٹھیک ہے اور پھر فرمائے با انہ اللہ یہاں تک ختم نہیں ہوگی بات بلکہ یہ قیامت تک چلتی رہے گی آپ نے آپ کے علماء کی میں نے باتیں بتائیں قدیم علماء کی جدید علماء کی عقائد کی کتابوں کی لیکن ان تمام باتوں کو نظر انداز کر کے رد کر کے آپ مجھے یہ بتا رہے ہیں کہ جھوٹا جو ہے اس کو کچھ بھی نہیں ہوتا وہ پھلتا پھولتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو مہلت دیتا ہے وہ بڑھتا رہتا ہے کچھ بھی نہیں ہوتا حدیث حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں جو ابو سفیان کے روایت ہے اور جو کیسر کا کال ہے اندازہ لگائیں یہ کال کس کا ہے یہ عیسائی بادشاہ کا ٹھیک ہے کتاب کون سی ہے احادیث کی اور احادیث کس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی مسترد ترین جو ان کی کتاب ہے جس کو اسہ کتاب بادہ کتاب اللہ آپ مانتے ہیں اس میں کیسر کا ایک کال نقل کرتے ہیں کیوں نقل کرتے ہیں ایک عیسائی بادشاہ کے کال کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کال کی سے کیا نسبت ہے اس لیے نقل فرمایا ہے انہوں نے یہ واقعہ اور یہ قصہ اور یہ ڈائلوگ ابو سفیان کے ساتھ کہ یہ بالکل قرآن کے مطابق ہے کیسر کا تبصرہ یہ ہے کہ سچے ایمان کی نشانی یہی ہے کہ وہ بڑھتا رہتا ہے کم نہیں ہوتا پھر اس کے باوجود آپ انکار کریں کہ جی آپ بڑھ رہے ہیں آپ زیادہ ہو رہے ہیں آپ کم نہیں ہو رہے پھر بھی آپ جھوٹے ہیں. تو یہ یہ آپ کو عجیب نہیں لگتی بات کچھ آپ اپنے دل میں اس بات کو سوچتے نہیں غور نہیں کرتے थी. کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ افطراء کرنے والے کو میں نہیں چھوڑتا حدیث یہ کہتی ہے کہ جھوٹا جو ہے سچا جو ہے وہ بڑھتا رہتا ہے کم نہیں ہوتا آپ کے علماء کہتے ہیں کہ یہ بات تو آپ کی بائبل میں بھی لکھی ہے اہدامہ قدیم میں لکھی ہے اہدامہ جدید میں لکھی ہے کہ جھوٹا ہلاک ہوتا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ جھوٹا کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جب وہ تو کامیاب ہوئے آپ لوگوں نے زہر بھی دیے آپ لوگوں نے جنگیں بھی کی سب کچھ کیا اس کے باوجود وہ ترقی کرتے گئے علامہ ابن قیم رحمتہ اللہ کرانوی اسنا اللہ عمرتسری مولانا مودودی مفتی عبد الواحد صاحب اور اس کے علاوہ عقائد کی کتابوں میں اس کے باوجود اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں جی آپ جھوٹے ہیں آپ جھوٹے ہیں آپ جھوٹے ہیں تو پھر یہ تو وہ مینا مانو والی بات ہے نا ٹھیک ہے بہت شکریہ بہت شکریہ انسر رضا صاحب مہمین صاحب مجھے امید ہے آپ کو آپ کے سوال کے جواب مل گیا ہوگا مزید وضاحت چاہے کوئی اور سوال ذہن میں آئے تو ریڈیو احمد یہ کے لیے کھلی نہیں کا نمبر فور ون زیرو سکس فائیو اور ٹول فری نمبر ہے ون ایٹ فائیو فائیو آپ کال کر سکتے ہیں آج کے پروگرام کے آخری گھنٹے میں ہم داخل ہو چکے ہیں پروگرام ریڈیو احمدیہ اور میں آپ کا میزبان صفی راجپوت یہ پروگرام جاری رہے گا شب بارہ بجے تک ریڈیو احمدیہ کے تحت آپ کے لیے ہفتے میں دو پروگرام پیش کیا جاتے ہیں پہلا پروگرام ہفتے کی شب نو بجے سے گیارہ بجے تک پیش جاتا یہ پروگرام کے پہلے گھنٹے میں آپ اردو پروگرام سنتے ہیں جب کہ نو سے ساڑھے دس سے ساڑھے دس بجے تک عربی زبان میں اور ساڑھے دس سے گیارہ بجے تک بنگلہ زبان میں ریڈیو احمدی آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے اتوار کو ہمارا پروگرام آٹھ بجے شب ایف ایم ہنڈریڈ پر شروع کیا جاتا ہے جو پروگرام 10 بجے تک جاری رہتا ہے پروگرام کا دوسرا حصہ یعنی اسی پروگرام کا تسلسل 10 بجے سے لے کر بارہ بجے تک آپ کی خدمت میں اے ایم فائیو پر پیش کیا جاتا ہے آج کے ہمارے پروگرام میں ہمارے مہمان انصر رضا صاحب آپ کے سوالات ہم پروگرام میں شامل کر رہے ہیں اور ان سوالات کے جوابات انصر صاحب آپ کو دے رہے ہیں اسٹوڈیوز کا نمبر ایک دفعہ پھر فور ون سکس فور ون زیرو سکس کا نمبر ہے اور اگر آپ چاہیں تو آپ کال کر سکتے ہیں اور پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں ایک دفعہ پھر امین صاحب کو لائن پر لیتے ہیں اور ان کے سوال کے جواب ان سے سوال لیتے ہیں اور پھر انصر صاحب سے جواب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ امین صاحب صاحب میں نے دعوے نہیں کہ میں نے پرانے کی کو دلیل کے ساتھ آئے کر کے آپ کو بتایا میں نے پھر آپ کو لگا کہ میرا دعویٰ ہے ٹھیک یہ آپ کی اپنی مرضی ہے باقی جتنے آپ نے عمرۂ دین کے نام لیے مجھے اتنا تو بتا دو کہ کیا وہ سمجھدار نہیں تھے کہ انہوں نے مرزا علام اگر وہ مرزا علامت قادیانی کی زندگی میں تھے تو ان کو کیا مصیبت پڑی تھی کہ اس کو وہ قبول نہ کرتے کیونکہ اس میں سچائی نہیں اور مجھے تیسرا یہ سوال یہ ہے کہ مسلمہ کذاب سے مرضا ولاخت کا تک اگر اللہ ان کو مہلت نہ دیتا تو کسی ایک کا تو بتاؤ کہ جس کی شیرت سے پکڑ کے اللہ نے اس کو کاٹ دیا ہو مسلمانوں کو اللہ نے کہا کہ اس کا محالہ کرو کتال کرو ہر کسی کو چاہے کتابوں کے ساتھ کلم کے ساتھ تلوار کے ساتھ ہر کسی نے چھٹے ندی کا مقابلہ کر کے اس کو کیفر کردار تک پہنچا کے بتایا گیا کہ تو جھوٹا ہے تو اللہ کی طرف سے بیجاوال نہیں ہے کا تو مجھے بتا دو تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی آپ کو مانو کہ ہاں ایک شخص بھی کا نام بتا دو جس کی ہے کہ ہمیشہ سے ایسا ہوتا ہے کہ جب سچا نبی آتا ہے تو اس کے دور کے جو علماء ہوتے ہیں وہ اس کو قبول نہیں کرتے اس کی مخالفت کرتے ہیں آپ مجھے اجازت دیں میں آپ کے سامنے ایک کلپ جو ہے وہ چلاتا ہوں اور اس میں آپ کے ہی ایک عالم صاحب ہیں قاری حنیف ڈار صاحب جی جی وہ کی مسجد میں خطیب ہیں اور وہ وہاں پہ وہ پڑھاتے ہیں نماز وغیرہ پڑھاتے ہیں جمعہ پڑھاتے ہیں تو یہ ایک کلپ ہے جو میں نے یہاں پہ بھی بھیجا تھا ریڈیو ایم دے کے گروپ میں بھی جی ہاں اس کو اگر آپ چلا سکیں یہ ریڈیو ایم دے کا گروپ ہے اس میں یہ کلپ ہے اگر آپ اس کو نکال کر اس کو چلا دیں میں یہاں بھی کوشش کروں گا لیکن ہو سکتا ہے اس کی آواز یہاں پہ نہ آئے تو اب وہ دیکھیں کہ اس میں وہ کیا بیان کرتے ہیں قاری صاحب ٹھیک ہے تو جب تک وہ جب تک وہ ٹیکنیکل ٹیم چلاتی ہے میں آپ کو یہ عرض کر دوں کہ آپ نے کہا کہ ایک اس بات کا تو میں نے جواب دے دیا کہ ہر نبی سچ نبی کے زمانے میں جو علماء ہوتے ہیں وہ نہیں مانتے خدا نے کہا قرآن میں کہ ملا القوم جو ہے یعنی کہ قوم کی جو کریم ہے کریم آف نیشن وہ نہیں مانتی آپ نے کہا جی کہ مسلمہ کذاب سے لے کر آج تک کسی کو بتا دو کہ کسی کی شعر کاٹی ہو नहीं. اس کا مطلب یہ کہ آپ نے تو پھر قرآن کا انکار کر دیا کیونکہ شعر کاٹنے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ غیب سے ایک چھری نمودار ہو اور اس سے کسی انسان کی جسمانی طور پر شیرر کار دی کار دی گئی ہو جب کہ آپ مجھے تاریخ سے کوئی مسلمہ قذاب سے لے کر اب تک کوئی ایسا بندہ دکھائیں جس نے جھوٹا دعویٰ کیا ہو اور اس کی جو اس کی جو کمیونٹی ہے اس کا جو گروہ ہے اس کی جو جماعت ہے وہ پھلی پھولی ہو اس کو جیسے کہ عقائد کی کتابوں میں لکھا ہے کہ تیئیس سال کی مدت ہو پھر اس کو دشمنوں کے مقابل پر فتح ہو اللہ تعالیٰ نے اس کی مدد کی ہو اور پھر اس کے آثار و احکام اس کی موت کے بعد قائم ہو یہ یہ باتیں آپ کی عقائد کی کتابوں میں لکھیں ہیں ملت نبراس ملت میں شرح نصفی میں یہ ساری باتیں لکھی ہیں کوئی ایک ایک دکھائیں آپ کسی کا نہیں دکھا سکتے اب آ جاتے ہیں مرزا غلام احمد علیہ السلام پہ تو مرزا غلام احمد علیہ السلام جو ہے پچھلے ایک سو تیس سال سے آپ کی جماعت پھیل بھی رہی ہے آپ کو تیئیس سال سے زیادہ مدت بھی ملی ہے اور پھر آپ کے آثار آپ کی باتیں اب تک جو ہیں وہ وہ قائم ہیں یہ ہم کوشش کریں گے جی اطلاع ہے تو یہ تو میں نے آپ کی خدمت میں مرض کیا کہ آپ کہتے ہیں جی وہ پاگل تھے وہ علماء ان کو عقل نہیں تھی کہ وہ انہوں نے نہیں مانا لیکن آپ یہ بھی دیکھیں ہم آپ کے سامنے ایسے بے شمار علماء کے نام گنوا سکتے ہیں جنہوں نے مانا جنہوں نے مانا بھی جو دیوبند دیوبن سے تعلیم یافتہ تھے دیوبند کے فاضل تھے دوسرے جگہوں کے مدارس کے فاضل تھے اور سب سے بڑے حضرت مولوی نور الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو جن کے بارے میں آپ کی اپنے جو لوگ ہیں انہوں نے جو کتاب ہے نزت الخواتر اس میں جو ہندوستان کے سو بڑے بڑے علماء ہیں اس میں ان کا نام درج ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہندوستان میں عالم بے بدل تھے یہ اتنے بڑے عالم تھے تو آپ کے اتنی کسی نے مانا نہیں تو بے شمار نے مانا بہت سے لوگوں نے مانا مدارس کے سند یافتہ لوگوں نے مانا ٹھیک ہے جو انگریزی تعلیم یافتہ تھے جو جنہوں نے لا کی تعلیم حاصل کی تھی جنہوں نے انگریزی میں ماسٹرز کیا تھا ایم اے پاس لوگ تھے انہوں نے مانا اپنا جو مولو شیر علی اللہ تعالیٰ عنہ ہو جی اتنی بڑی نوکری چھوڑ کر بڑی تعلیم یافتہ نوکری چھوڑ کر یہاں پہ آ گئے اور یہاں پہ آ کر انہوں نے حضور کی جو خدمت میں اپنی ساری زندگی بتا دی تو دینی تعلیم یافتہ لوگ بھی تھے اور دنیاوی تعلیم یافتہ لوگ بھی تھے بڑے بڑے اور ہماری جماعت کا تو طور امتیاز ہے یہی کہ وہ جو جماعت جو ہے یہ پڑھے لکھے لوگوں پر مشتمل ہے اس میں کوئی جاہل قسم کے لوگ جو ہیں وہ اس میں شامل نہیں ہیں بلکہ بڑے پڑھے لکھے لوگ جو ہیں وہ اس میں شامل ہیں تو میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ ادھر سے میں ٹرائی کروں کہ اگر یہاں سے اس کی آواز آ اللہ کی بھی فرشتوں کی بھی تمام نیک انسانوں کی لانت ہے اللہ کے دیے کو یہ چھپاتے ہیں اور اس سے یہ کمائی کرتے ہیں اس کا سب سے پہلا کلیش جیلی مذہب کے ساتھ مذہبی قیادت نے رستہ روکا ہے نبی کا عیسا علیہ السلام علماء کے فتوے پر سولی پر کھڑے کیے گئے تھے کہ یہ بھی ہو گئے سامعین اس جملے کو آپ غور سے سنیے گا یہ بہت زبردست بات کی انہوں نے یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم اس دور میں دوبارہ بھی آ جائیں تو آج کے مسلمان ان کے ساتھ وہی سلوک کریں گے جو اس وقت مکہ والوں نے کیا تھا اور ابھی سے پہلے آپ سن چکے ہیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ جب بھی کوئی سچا نبی آتا ہے تو اس کی سب سے پہلی جو مخالفت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں جو کلیش اس کا ہوتا ہے وہ اس وقت کے علماء سے ہوتا ہے امین صاحب ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ علماء جو تھے وہ ان کو عقل نہیں تھی کہ انہوں نے کیوں انکار کیا ہے تو میں نے بتایا کہ علماء نے تو مانا بہت سے علماء نے مانا جس کی قسمت میں نہیں تھا اس نے نہیں مانا لیکن یہ قاری حنیف ڈار صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ سب سے پہلے مخالفت کرتے ہی علماء ہیں اور اب یہ کہہ رہے ہیں اور آپ سنیے دوبارہ کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آ جائیں تب بھی یہ لوگ ان کے ساتھ وہی وہ کچھ کریں گے جو اس وقت مکاولوں نے کیا تھا اتنا بڑا خرچہ کرنا ہم وہ جہاں عورتیں عید والے دن اپنے بچوں کو زہر دے کے مار کے خود مار خود مر رہے ہیں سردی میں لوگ ٹھٹر کر مر رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو ان کو ایک چادر نہیں دیتے اپنے گلے میں پورا پورا تھان لٹکائے بے حص معاشرے کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں عالم تو وہ ہے کہ جو نبی کی سوچ سوچیں جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معاشرے کی سوچ سوچ یہ سامعین میں نے آپ کے سامنے قاری حنیف ڈار صاحب کا ایک کلپ رکھا ہے آپ اس کو یوٹیوب پر دیکھ سکتے ہیں جو سترہ جنوری دو چودہ کا ہے ٹھیک ہے تو آپ یوٹیوب پہ جائیں گے وہاں پہ لکھیں قاری حنیف ڈار سترہ ایک دو چودہ تو اس میں آپ کو یہ کلپ مل جائے گا اور بھی بہت سے ان کے تو یہ انہوں نے خود یہ گھر کے بھی ہیں جنہوں نے آپ کی لنکا ڈھائی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ سامعین پروگرام جاری ہے ریڈیو احمدیہ اور پروگرام کے آخری پینتالیس منٹ کے قریب کا وقت ہے آج کے پروگرام کا آپ کو دعوت کیا آپ ٹیلیفون کے ذریعے ہمارے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں اسٹوڈیوز کا نمبر ہے فور ون سکس اس وقت ریاض صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں انہیں خوش آمدید کہیں گے ریاض صاحب ریڈیو احمدیہ میں خوش آمدید اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ لائن پر جی سوال آپ آن آن آپ سوال اپنے کرنا تھا کہ یہ جو جوتے اور سچے نبی کی تو بالکل ہر میرے پاس جن آئے او جو دعویٰ کر دیں پہلا بڑا, بڑا تاخت ہے اور جو سچا دعوی کر دیں چڑ دیں سارے دوست دے. بندہ جھوٹا طاقتور آخر اور جنہاں تے طاقت رنگ ریٹ مر جائے پھر وہ ختم ہو جی چیز کوئی انہوں سے نہیں کرتا گروہ ہوں بڑے وڈے طاقتور ہر دفع ہویا جھوٹیاں سچے نا ہر ایک ریکارڈ ہر چیز دیکھیے تو کر دیاں ساری او دے سارے خلاف بھی دینا. مہا تو ہو جا تو کی اور بات بیان صاحب ایک دفعہ موجود ہے امین صاحب السلام علیکم و رحمت اللہ اور دوسرا عید الباحی تو بیان سنا تھے کہ ہمیشہ سچے نبی کی مخالفت نوزب اللہ علماء حق نے کی یعنی بتائیں حضرت ابو حرا بڑے بڑے علماء اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام آپ نے کہاں پڑھا اور کہاں لکھا یہ کہ نوزب اللہ انہوں نے مخالفت کی کفر کی ہمیشہ اسلام کی مخالفت سچے نبی کی مخالفت ہمیشہ کفر نے کی ہے عیسائیوں کے بھی عالم ہوتے تھے یہودیوں کے بھی ہوتے تھے کہیں پہ بھی یہ نہیں لکھا ہے کہ کس وہ مسلمان ہی نہیں جو سچے نبی کو جٹلا تو آپ مجھے یہ کے ساتھ کس کتاب میں کہاں لکھا ہے میں نے صاحبہ کرام کے بھی نام دیے ماں شوائے ابو بکر اور عمر کے کسی صحافی کی مچال نہیں ہوتی تھی کہ وہ نبی پار صلی اللہ علیہ وسلم اتنی عزت کرتے تھے اور آپ اس دعوے کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ ہمیشہ اسلام کی یا نبی کی مخالفت علمائے حق جو ایمان والے کی ہے برعید مہربانی مجھے اس کتاب کا اور اس بات کا حوالہ اور نمبر دیں گے سر اب تک مجھے پتا چلے کہ کس حد تک جھوٹی بات بولی جا رہی ہے ٹھیک ہے نا یہ پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے جو قرآن کریم کی آیات بیان کی تھیں اس کے بارے میں, میں میں نے پہلے بتا دیا اب آپ خود اپنے آپ کو طفل تسلیاں دیں کہ آپ کی کہی ہوئی بات ثابت ہو گئی تو اس کو پنجابی میں کہتے ہیں کہ آپ میں رجیبت جی آپ ہی میرے بچے جی ہوں تو خود ہی آپ اپنے آپ کو تسلیاں دے کر خوش ہو رہے ہیں اور ریڈیو پہ آ نعرے مارے کہ میری بات ثابت ہو گئی میری بات ثابت ہو گئی سارے سننے والے جانتے ہیں کہ کچھ بھی ثابت نہیں ہوا آپ کی طرف سے جو آیات آپ نے پڑھی تھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ ان کا تعلق ایک مدعین نبوت سے چاہے وہ سچا ہو یا جھوٹا اس کے ساتھ نہیں ہے بلکہ آباؤ اجداد سے ورثے میں پانے والے دین کے اوپر عمل کرنے والے لوگوں کے متعلق ہے دوسروں کے متعلق نہیں ہے میں نے آپ کو حدیث بتائی میں نے آپ کو آپ کے علماء کی جو باتیں ہیں وہ بتائیں آپ کہنے کتاب کا حوالہ دیں میں نے آپ کو ابن قیم کی کتاب کا حوالہ دیا میں نے آپ کو رحمت اللہ کے رانوی صاحب کی کتاب کا حوالہ دیا میں نے آپ کو ثناء امرت سری صاحب کی تفسیر ثنائی کا حوالہ دیا میں نے آپ کو ابوالعلیٰ مودودی صاحب کی تفسیر تفیم القرآن کا حوالہ دیا میں نے آپ کو مفتی عبد الواج صاحب کی کتاب اسلامی عقائد کا حوالہ دیا ابھی بھی آپ کہتے ہیں کہ کتاب کا حوالہ دیں کہاں لکھا ہے جہاں تک ان صحابہ کا ذکر ہے وہ جب ایمان لائے تھے تو اس وقت عالم نہیں تھے اس وقت عالم نہیں تھے جتنا بھی علم تھا انہوں نے بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وََ و سے حاصل کیا کون سی جامعہ تھی وہاں پہ کون سا مدرسہ تھا وہاں پہ جس کے وہ سند یافتہ تھے اور جو علماء تھے جس کو عرب کے لوگ ابو الحکم کا کرتے تھے حکمت کا باپ کہتے تھے اس کو اسلام نے ابو جہل بنا دیا اس نے تو نہیں مانا ابو سفیان پڑھا لکھا تھا اسے تو نہیں مانا اس وقت بہ, بہت سے ایسے لوگ تھے جو پڑھے لکھے تھے جو اپنے قبیلے کے سردار تھے انہوں نے نہیں مانا کس نے مانا بلال نے جو غلام تھے اور دوسرے لوگ تھے جو بوڑھی عورتیں تھیں جو خواتین تھیں گھروں کی جو بچے تھے جو ان پڑھ لوگ تھے انہوں نے مانا لیکن جو کریم آف دا نیشن تھے آپ نے قسم کھا رکھی ہے کہ آپ ہر بات قرآن کے خلاف ہی کریں گے میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو ملا القوم ہوتی ہے یہ ہمیشہ انبیاء کی مخالفت کرتی ہے اور ملاء القوم کا ترجمہ آپ بڑے آرام سے کریم آف دا نیشن کر سکتے ہیں اور کریم آف دا نیشن کون ہوتی ہے حکمران سرمایہ دار اور علماء یہ تینوں وہ لوگ ہیں جو اپنے زمانے کے سٹیٹس کو کو برقرار رکھنے کی پوری کوشش کرتے ہیں اس لیے کہ ان کے مفادات اس کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں اور اسی لیے انہی تین پہلوؤں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پناہ مانگنے کی دعا سکھائی کل آؤز و بربن ناس ملک ناس الٰ وہ <تصفيق> جو کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کے رب ہیں یعنی کہ سرمایہ دار وہ جو کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کے بادشاہ ہیں یعنی حکمران وہ جو کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کے خدا ہیں یعنی کہ علماء اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ہوں لوگوں کا رب میں ہوں لوگوں کا بادشاہ اور میں ہوں لوگوں کا الہ لیکن علماء کہتے ہیں کہ جو ہم کہہ رہے ہیں وہ درست ہے لوگوں کے خدا بن جاتے ہیں لوگوں کے رب بن جاتے ہیں لوگوں کے بادشاہ بن جاتے ہیں اس لیے جب اللہ تعالیٰ نے صریحاً اس بات کی تشریح فرما دی ہے کہ ملا القوم جو ہے وہ ہمیشہ ادبی کا انکار کرتی ہے آپ پھر بھی نہیں مانتے آپ کہتے ہیں کتاب کا حوالہ نہیں کتابوں کے حوالے تو میں نے ہیں قرآن کے حوالے میں نے دی ہیں حدیث کے حوالے میں نے دیے ہیں اور میں نے آپ سے پوچھا ہے کہ السہ کتاب بادہ کتاب اللہ یعنی اللہ کی کتاب کے بعد سب سے جو صحیح کتاب جس کو آپ مانتے ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وَََََََََََ وسلم کی احادیث کا مجموعہ ہے لیکن اس میں کتاب الامان کے اندر جو روایت ہے وہ كيسر کا كول ہے تو کیوں حضرت امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ نے نبی کریم صلی اللہ وسلم کے كول کے ساتھ کسی صحابی کا نہیں۔ ایک عیسائی بادشاہ کا کال نقل کیا ٹھیک ہے کیوں اس کو اپنی کتاب میں جگہ دی اور کتاب کے کون سے باب میں کتاب الامان کے اندر کتاب میں اور ابو سفیان کا جو ڈائلوگ ہے اور وہ ڈائلوگ اس حالت میں ہے جب ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے جی اور انہوں نے وہ بات ساری بیان کی کہ یہ کیسا نے مجھ سے پوچھا میں نے اس کا ہی جواب دیا پھر اس کے اوپر کیسے نے یہ تبصرہ کیا تو کیسا نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ اس نبی کے جو ماننے والے ہیں وہ کم ہو رہے ہیں کہ زیادہ ہو رہے ہیں ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں نے کہا زیادہ ہو رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے بڑی کوشش کی کہ میں جھوٹ بولوں لیکن میں اگر مجھے یہ خطرہ نہ ہوتا ہے کہ جو میرے پیچھے بٹے ہیں وہ بتا دیں کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، میں واقعی جھوٹ بولتا اور اس کے بعد پھر اس کے اوپر تبصرہ کیا کیا کیسر نے کہ سچے نبی کی نشانی یہی ہوتی ہے سچے ایمان کی نشانی یہی ہوتی ہے کہ اس کے بارے والے بڑھتے ہیں کم نہیں ہوتے تو اس کے باوجود بھی اگر آپ کہیں کہ آپ کو آپ کی بات کا جواب نہیں ملا تو پھر اللہ ہی مالک چلیے بہت, بہت شکریہ آپ کا السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ طاہر صاحب السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ صاحب بتا رہے تھے کہ وہ غالباً ابو سفیان کیسر کیسر کے پاس گئے تھے آ, کیا میں مکس کر رہا ہوں کہ یا غالباً وہ نجاشی کے پاس گئے تھے کہ کیسر کے پاس گئے جب جب ابو سفیان نے ابو تیار کی, کی حضرت جعفر تیار کے مقابلے میں کہا تھا کیا وہ ڈفرینٹ واقعہ تھا یہ وہی واقعہ یہ ٹھیک ہے جی میں بتاتا ہوں حضرت جعفر تیار ہو تو نجاشی کے پاس گئے تھے وہاں پہ ابو سفیان نہیں گئے تھے ابو سفیان کیسر کے پاس اس وقت گئے تھے بلکہ وہ کیسر کے پاس گئے نہیں تھے وہ وہیں پہ موجود تھے شام میں دمشق میں اس وقت کیسر روماں تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی حضرت دہی قلبی رضی اللہ تعالیٰ کو اپنا خط دے کر کیسر کے پاس بھیجا کیسر کو حضرت دہی یا کلبی رضی اللہ تعالیٰ نے وہ خط دیا اس نے وہ پڑھا اس کے بعد اس نے کہا کہ ٹھیک ہے لیکن ایسا کرو کہ ڈھونڈو کو اس کے قبیلے کا اس کے علاقے کا کوئی بندہ ہو تو اس کو ذرا بلاؤ میں اس کے ساتھ کراس ویریفیکیشن کرنا چاہتا ہوں تو پھر ابو سفیان کو پتہ چلا تو وہ وہاں پہ گئے اور پھر وہاں پہ ڈائلاگ ہوئے لیکن یہ نجاشی والا جو واقعہ ہے وہ مکہ کے دور کا واقعہ ہے اور جو کیسر والا واقعہ ہے وہ مدینہ کا واقعہ ہے مکہ میں جب مظالم کافی بڑھ گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وََ نے آ, یہ کہا کہ آ, کچھ لوگ ہجرت کر جائیں وہاں پہ جو عیسائی بادشاہ ہے وہاں پہ چلے جائیں تو ان کے پیچھے مکہ والوں کی کچھ ایک جماعت گئی اس میں ابو سفیان نہیں تھے تو है. ابو سفیان والا واقعہ کیسر کا ہے دمشق کا ہے اور حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ حفشہ کا ہے نجاشی کے دربار میں اور وہاں پہ ابو سفیان نہیں کہہ دے وہ حضرت جعفر طیار کا واقعہ مکہ والا ہے ابو سفیان کا واقعہ اس وقت قید حضور مدینہ میں تھے ٹھیک ہے چلیے بہت شکریہ ہمارے ساتھ ایک دو کالر اور موجود ہیں اس سے پہلے کسی نے کال بھی کی عنصر صاحب اور ان کو وہ آن لائن نہیں ہے ان کی زبان بھی مناسب نہیں تھی لیکن انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ آپ اکیلے اکیلے ہی ریڈیو پہ باتیں کرتے ہیں کہ آپ کسی حقیقی عالم سے کبھی آپ نے ڈبیٹ کی ہے یا کر سکتے ہیں جی ہم تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ پچھلے پندرہ سال سے لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ جی آپ آگے تو Uh, قرآن اور سنت کی بنیاد پر ہم سے بات کر لیں ٹھیک ہے مسئلہ یہ ہے کہ کوئی عالم ہو اور وہ قرآن اور سنت کی بنیاد پر بات کرنے پہ uh, راضی ہو تیار ہو ایسا ہوا نہیں آج تک تو اگر کوئی آتا بھی ہے تو وہ قرآن اور سنت کو معیار نہیں مانتا وہ اپنے دل کی بڑھاس نکالتا ہے اپنے اندر جو اس کی باتیں ہیں اس کو اپنی مرضی کے ساتھ uh, اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہے ہمارا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ آپ قرآن اور سنت کی بنیاد پر جو قرآن نے اور سنت کے مطابق اسی مدعین نبوت کی صداقت یا عدم صداقت سچے ہونے یا جھوٹے ہونے کے جو اصول جو معیار قرآن اور سنت نے بتائے ہیں اس کے مطابق آپ مرزا صاحب علیہ السلات کو پرکھ لیں سچے ہوں گے تو آپ کی مرضی ہے معنے نہ مانے جھوٹے ثابت ہوگے تو ہم تو ضرور چھوڑ دیں گے احمدیت کو یہ تو ہمارا شروع سے ہی ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کوئی تیار نہیں ہوتا اور اگر ہوتا بھی ہے تو وہ قرآن و سنت کے معیار کے مطابق نہیں ہوتا ٹھیک ہے چلیے بہت شکریہ سامین ریڈیو احمدیہ پروگرام جاری ہے اور آپ کے سوالات ہم پروگرام میں شامل کر رہے ہیں پروگرام میں آخری آدھے گھنٹے سے کچھ زائد کا وقت ہمارے پاس موجود ہے اسٹوڈیوز کا نمبر ہے 4164106522 ون آپ کال کر سکتے ہیں اور ریڈی احمدیہ کا حصہ بن سکتے ہیں امین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کا سوال لیتے ہیں اور اس کے اشفاق بٹر صاحب بھی موجود ہیں، انہیں ہم کہتے ہیں، السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ کیونکہ میں سوچ نہیں رہا تھا کہ امین صاحب میرے سوال کے پورا سلام کا پورا جواب دیں گے جی اچھا لیکن جو آج ان کے میں تحمل کو کو ہوں ہوں اس کی کہ جی, لیتے امین صاحب وبرکاتہ جو میں نے سوال کیا دے سکے ابو جہل تو عالم نہیں تھا لیکن پھر بھی اللہ کی طرف سے اس کو آپ خود بتا رہے ہیں کہ بہت بڑا لکھا اور سمجھدار تھا مکہ کا یہاں تک اس کے بارے میں آتا ہے کہ اونٹ کی لیڈ اٹھا کے اس کے دو ٹکڑے کر کے بتا دیتا تھا کہ اس اونٹ نے خجور کے بیچ کھائیں یا سوکی کھانس کھائیں اتنی سمجھ کی اس کے اندر پھر بھی وہ مخالف تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایمان لانے کے بعد عالم بنے اور آپ کا کوئشن یہ ہے کہ سب سے زیادہ سچے نبی کے مخالف نو جو بلا علمائے تو وہ عالم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتی میں بن چکے تھے یہی تو میں آپ کو بتا رہا ہوں اور آپ بات کو کہاں لے کے جا رہے ہیں جو بن چکے انہوں نے مخالفت نہیں کی آج کے دور میں آج کے دور میں کسی عالم مدرسہ پڑھنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی ایسے الفاظ نہیں کہے. صرف نبیوں کے بارے میں کہیں اور آپ ایک بات کو بار بار دہرا رہے ہیں کہ نوزب اللہ میں قرآن کی آیت کا اطکار کر رہا ہوں میں قرآن کا وہ کر رہا ہوں تو یہ تو آپ کے ریپیٹ والے جملے ہیں جو الحمدللہ ہر دفعہ آپ کی طرف سے مجھے انعام میں ملتے رہتے ہیں مجھے اس سے کو کوئی بات نہیں ہے لیکن جو سوال کیا جاتا ہے مہربانی کر کے دیکھو میرا بیٹا بھی برابر میں بیٹھا تھا مطلب بابا آپ جو سوال پوچھتے ہیں اس کا جواب الٹ کیوں دیتے میں نے کہا ان کی عادت ہے ان باتوں کا جواب دیں پلیز بڑی مہربانی مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا بیٹا اگر آپ کی بات نہیں کرے گا تو پھر کس کی بات کرے گا اگر آپ کو بات سمجھ نہیں آ رہی تو پھر آپ کے بیٹے کو کیسے سمجھ جائے گی وہ بات <coughs> تو جو باپ بتائے گا وہی بیٹے کو وہی سمجھ آئے گی نا میں نے بار بار آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کی ہے کہ میں نے قرآن سے آپ کو بتایا ہے میں نے حدیث سے آپ کو بتایا ہے میں نے آپ کے علماء قدیم اور جدید کی کتابوں سے آپ کو بتایا پھر بھی اگر آپ مسر ہیں کہ میں نے آپ کی بات کا جواب نہیں دیا تو پھر اس کا فیصلہ سننے والوں پر چھوڑ دیتے ہیں آپ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صلی اللہ علیہ جو علماء نے مانا اور یہی علماء تھے تو میں نے عرض کیا کہ جب انہوں نے مانا اس وقت وہ علماء نہیں تھے وہ عالم بنے ہیں بعد میں اس کو آپ نے تسلیم کر لیا کہ ہاں وہ بعد میں بنے ہیں پھر میں نے کہا کہ ابو جہد عالم تھا اس نے نہیں مانا پہلے آپ نے کہا کہ وہ عالم نہیں تھا پھر آپ نے کہا کہ ہاں تو بہت بڑا عالم تھا خود آپ کی باتوں میں ایک ہی سانس کے اندر آپ متضاد باتیں کرتے ہیں کہ ہاں وہ اتنا عالم تھا کہ وہ گوبر کھول کے بتا دیا کرتا تھا کہ اس نے نے کیا کھایا کیا نہیں کھایا تو مطلب یہ کہ آگ کی جو آ, آ, کیا اس کو کہہ سکتے ہیں حواس باغتہ ہونا وہ تو اسی بات سے ظاہر ہے کہ ایک ہی سانس کے اندر متضاد باتیں کرتے ہیں کبھی کہتے ہیں ہاں وہ تو بعد میں عالم بنے تھے تو یہ تو میں کہہ رہا ہوں کہ وہ بعد میں عالم بنے تھے پہلے عالم نہیں تھے جو عالم تھے انہوں نے نہیں مانا وہ کہتے ہیں ابو جی عالم نہیں تھا ابھی بعد کہا ہاں وہ تو بہت بڑا عالم تھا تو بتائیں وہ کہتے ہیں جی کہ وہ غالب کا شعر ہے مجھے معاف کیجئے گا اگر اس میں ایک دو لفظ آپ کے شان کے خلاف آ جائیں کہ وہ غالب کہتا ہے کہ بک رہا ہوں جنوں میں کیا کیا کچھ کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی تو یہ جو آپ باتیں کرتے ہیں وہ صرف اپنی خفت مٹانے کے لیے ہے کہ میری بات کا تو جواب ہی نہیں ملا ابھی تک اگر قرآن آپ کی بات کا جواب نہیں ہے اگر حدیث آپ کی بات کا جواب نہیں ہے اگر آپ کے قدیم اور جدید علماء کی کتابوں سے اگر آپ کی عقائد کی کتابوں سے جو جو عقائد نبراس ہے اور شرح نصفی ہے اس میں وہ کتابیں وہ تشریحات وہ تراجم جو وفاق المدارس کے نصاب میں داخل ہیں اگر وہ آپ کی باتوں کا جواب نہیں ہے تو پھر واقعی میں نے آپ کی بات کا جواب نہیں دیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ انتظار بہت شکریہ تو سامین پروگرام کے آخری آدھا گھنٹے کا وقت ہے ریڈیو احمدیہ پر اگر آپ سوال کرنا چاہتے ہیں پروگرام کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو हमारे ون ہمارے اسٹوڈیوز کا نمبر ہے آپ کال کر سکتے ہیں ریڈیو احمدیہ میں اپنے سوال کے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں اور انصر رضا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو آپ سوالات کے سوالات کا جواب دینے کے لیے یہاں موجود ہیں ریڈیو احمدیہ جیسا کہ میں نے آپ کورس کیا تھا کہ یہ پروگرام ہفتے اور اتوار کی شب آپ کی خدمت ایف ایم ہنڈریڈ پوائنٹ سیون پر رہتا ہے جبکہ اتوار کو آٹھ بجے ہم اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں براہ راست نشریات نو بجے کے قریب شروع ہوتی ہیں بارہ بجے شب تک جاری رہتی ہیں پروگرام کے پہلے دو گھنٹے ایف ایم ہنڈریڈ پوائنٹ سیون پر اتوار کے روز جبکہ آخری دو گھنٹے اے ایم فائیو تھرٹی یعنی اس فریکوینسی پر آپ کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں اگر آپ آج کے پروگرام کو پورا نہ سن سکے ہوں اور اگر آپ نے سننا ہے تو ہماری آفیشیل ویب سائٹ وائس www.voiceofislam.ca اس ویب سائٹ پہ ہمارے تمام پروگرامز اپلوڈ کر دیے جاتے ہیں جیسے آج کا پروگرام ختم ہوگا تو اپلوڈ شروع ہو جائے گا اب سے کچھ گھنٹوں کے بعد یہ پروگرام آپ کو www.voiceofislam.ca پر یا پھر آپ کی جو اینڈرائڈ کے اپلیکیشنز ہیں یا پھر جو آئی ٹیونز ہیں ان پر بھی یہ پروگرام وائس آف اسلام کے نام سے آپ کو میسر ہے آپ ان پروگرامز کی ریکارڈنگ بعد میں بھی سن سکتے ہیں انسر رضا صاحب ہیں ہمارے ساتھ آج کے مہمان اور ہم لے رہے ہیں آپ کے سوالات اپنے پروگرام میں اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہمارا موضوع ہے وہ دو موضوعات پہ ہم نے بات کی پہلے ہم نے جلسہ سالانہ کینیڈا کی بات کی اکتالیس میں جلسہ سالانہ جو آج اختتام پذیر ہوا سات آٹھ اور نو جولائی یعنی جمعہ ہفتہ اور اتوار کے دن اللہ کے فضل سے یہ کینیڈا کا سب سے بڑا اسلامی اجتماع ہے جو کیا جاتا ہے منعقد کیا جاتا ہے اس کے بارے اس جلسے سے کیا سیکھا گیا ہے اور کس طرح سے یہ جلسہ منعقد کیا جاتا ہے اس کی ایک تاریخی پس منظر کو بھی بیان کیا اور اس کے بعد پھر ہم اپنے موضوع پر آئے تھے سامین اس موضوع پہ آج بات کی جا رہی ہے بڑا علمی موضوع جس میں انسد صاحب سے ہماری گفتگو جاری ہے تو انسد صاحب اس وقت ہمارے پاس کالرز نہیں ہیں تھوڑی دیر ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھا سکتے ہیں اور بات کو آگے لے کے چل سکتے ہیں جی یہ جو ابھی صاحب سے بات ہو رہی ہے اسی سلسلے میں ایک اور جو نقطہ ہے وہ میں آپ کی ہند پیش کرتا ہوں کہ ایک تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا نا کہ جو جھوٹا دعویٰ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ناکام و نامراد کر دیتا ہے اس کو ہلاک کر دیتا ہے اور وہ اور اس کا مشن جو ہے وہ آگے نہیں بڑھتا اور جو علماء ہیں انہوں نے اپنی عقائد کی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ ایسا بندہ 23 سال جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور نبوت ہے جو عرصہ نبوت ہے اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا اور اس سے پہلے پہلے ہی اللہ تعالیٰ اس کو ہلاک کر دیتا ہے اور جیسے میں نے اس کیا کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے خود بھی بیان فرمایا سراحاکہ میں پھر اللہ تعالیٰ نے نبی کی زبان سے بھی یہ کہلوایا کہ ان سے کہو کہ یہ کہتے ہیں کہ تم نے جھوٹ بولا ہے تو ان سے کہو کہ اگر میں نے اختراع کیا ہے تو اس کا وبال خود میری جان پر پڑے گا اور پھر ایک غیر نبی ایک مومن کی زبان سے بھی بات کہلائے کہ یہ کو قاضی بند فا علیہ کا اگر یہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کی اس کا جھوٹ جو ہے وہ اس کے اوپر ہی پڑے گا اس کے علاوہ ایک اور صداقت کا معیار ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وََ وسلم نے بھی اس کو بیان فرمایا اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے سورہ النام میں چھ نمبر کی صورت ہے ایک نمبر کی آیت ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل ان سے کہہ دو یا قوم ملو المقانت کہ اے قوم تم اپنی جگہ پر کام کرتے رہو انی عامل میں اپنا کام کرتا رہتا ہوں فصوفت علمونہ پس تم جلد ہی جان لوگے منتقون و لہو آ کے کہ گھر کا بہترین انجام جو ہے وہ کس کے لیے ہے ان ہو لا یُل حز عالمون جو ظالم ہے وہ کامیاب نہیں ہوتے اب اس میں کیا اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ان سے کہہ دو کہ تم اپنا کام کرو مجھے اپنا کام کرنے دو تو آپ نے پاکستان میں اس اس اصول کی خلاف ورزی کر دی آپ نے کہا کہ ہم تو اپنا کام کریں گے تم اپنا کام نہیں کر سکتے 1974 میں غیر مسلم کرا جی پھر اس کے بعد 1984 میں کہا کہ آپ اپنا کام نہیں کر سکتے ٹھیک جی. ہے خدا یہاں پہ کیا کہہ رہا ہے ان سے کہو کام قوم تم اپنی جگہ پہ اپنا کام کرو کلیا قوم میں اللہ مکانت کم انہیں عامل جب ہم دونوں کام کرتے رہیں گے فصوف علم تو پھر تم جلد ہی جان لو گے کہ من اللہ واقبۃ جو عاقبت ہے گھر کی جو گھر کا بہترین انجام ہے وہ کس کے لیے ہے اننا ہلائف اللہ ظالمن کیونکہ اللہ تعالیٰ ظالموں کو تو فلاح دیتا نہیں ظالم تو کامیاب ہوتے ہی نہیں ہیں ٹھیک ہے اب خدا پر جھوٹ بولنے والا ظالم نہیں اظلم ہے تو ظالم کامیاب نہیں ہوتا تو اظلم کیسے کامیاب ہوگا پھر سورہ ہود میں جو گیارہ نمبر کی صورت ہے اس کی آیت نمبر 94 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے و یا قوم عَلَى مکانت قم کہ اے قوم تم اپنی جگہ پر کام کرو انی عامل میں اپنا کام کرتا ہوں صوفت علمونہ تم جل جان لو گے میں یاتی ہے کس کے اوپر عذاب آتا ہے یخزی ہے جو اس کو ناکام و نام مراد کر دے و من ہو واضبً اور جو بھی جھوٹا ہے تمہیں پتہ لگ جائے گا کون جھوٹا ہے ورتقبو اِن ماں کم تم بھی نظر رکھو اور میں بھی تمہارے ساتھ نظر رکھتا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو کام آپ اپنا کام کریں مجھے اپنا کام کرنے دیں تو صوفت عالم ہوں تم جلد ہی جان لو گے کہ جھوٹا کون ہے کس پر عذاب آتا ہے پھر سورا ظمر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورا زمر جو ہے وہ انتالیس نمبر کی صورت ہے چالیس اور اکتالیس نمبر کی آیات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کل یا قوم ملو الام مکانتِ کم اِنّی عامل ان فصوفت عالم ان یہاں تک وہی آیت کہ ان سے قید ہو گیا تو اپنی جگہ اپنا کام کرو مجھے اپنا کام کرنے دو بس تم جلد ہی جان لو گے میں آتی ہے عذاب ال یقزی ہے کہ وہ کون ہے جس کے اوپر عذاب آئے گا اس کو ذلیل کرنے والا و یہ علیہ عذاب و مقیم اور کون ہے جس پر آ کر ٹھہر جانے والا عذاب اترتا ہے تو اب آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے کہا کہ جی ہم تو اپنا کام کریں گے آپ اپنا کام نہیں کر سکتے ہم آپ کے خلاف ہر طرح کی گندی بیہودہ جھوٹی باتیں اپنے اخبارات میں لکھیں گے آپ کے خلاف لٹریچر شائع کریں گے کتابیں لکھیں گے ختم نبوت کے جلسے کریں گے جگہ جگہ پہ کریں گے لیکن آپ کو اس بات کا حق نہیں ہے کہ آپ اس کا جواب دے سکیں ہم آپ کے شہر میں جا کر جلسہ کریں گے لیکن آپ کو اپنے ہی شہر میں جلسہ کرنے کی اجازت نہیں ہے <coughs> تو یہ قرآن کے اس حکم کے خلاف ہے جو خدا نے تین جگہ پہ بیان کیا یہ خدا نے سورہ اللہ نام میں بیان کیا پھر سورہ ہود میں بیان کیا پھر سورہ ظمر میں بیان کیا اور اسی بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وََََََََََََ وسلم نے فرمایا اور یہ جو واقعہ ہے یہ بخاری کتاب الشروط میں ہے جب نبی کریم صلی اللہ وسلم عمرے کے لیے گئے اور انہوں نے کہا جی ہم نے تو آپ کو اندر نہیں آنے دینا خديبیہ کے مقام پر رک گئے وہاں پہ صلاح صفائى کی باتیں ہو رہی ہیں مذاکرات ہو رہے ہیں تو ایک قبیلہ خزاں کا رئیس بدیل بن ورکہ جو ہے اس کو اہل مکہ نے بھیجا تو آپ نے حضور،, حضور نے اس کو کہا کہ مکہ والوں کے پاس جاؤ ان کو کہو یہ الفاظ میں اب آپ کو بخاری کتاب شروع سے پڑھ کے سناتا ہوں جی فرماتے ہیں ہم تو جنگ کی غرض سے نہیں آئے بلکہ صرف عمرے کی نیت سے آئے ہیں اور افسوس ہے کہ باوجود اس کے کہ قریش مکہ کو جنگ کی آگ نے جلا جلا کر خاک کر رکھا ہے مگر پھر بھی یہ لوگ بعض نہیں آتے اور میں ان لوگوں کے ساتھ اس سمجھوتے کے لیے بھی تیار ہوں کہ وہ میرے خلاف جنگ بند کر کے مجھے دوسرے لوگوں کے لیے آزاد چھوڑ دیں لیکن اگر انہوں نے میری اس کو بھی رد کر دیا اور بہر صورت جنگ کی آگ کو بھڑکائے رکھا تو مجھے بھی اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ پھر میں بھی اس مقابلے سے اس وقت تک پیچھے نہیں ہٹوں گا کہ یا تو میری جان اس رستے میں قربان ہو جائے اور یا خدا مجھے فتح عطا کرے اگر میں ان کے مقابلے میں آ کر مٹ گیا تو قصہ ختم ہوا لیکن اگر خدا نے مجھے فتح عطا کی اور میرے لائے ہوئے دین کو غلبہ حاصل ہو گیا تو پھر مکہ والوں کو بھی ایمان لانے میں کوئی تعامل نہیں ہونا چاہیے بدیل بن ورک نے یہ تجویز اہل مکہ کے سامنے رکھی تو اوروہ بن مسعود سکفی نے بھی اس کی تائید کی اور اہل مکہ پر زور دیا کہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات مان لینی چاہیے لیکن وہ اکرمانے اور پھر باقی دوسرے جو تھے انہوں نے کہا نہیں ہم نے نہیں بات مانی ٹھیک ہے اور یہی بات جو ہے یہ انجیل میں بھی بیان ہوئی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقع سلیب کے بعد چند ہواری جو تھے وہ بیت المقدس میں گئے ہیکل سلیمانی میں وہاں پہ انہوں نے وہ تبلیغ کرنی شروع کر دی تو لوگوں نے ان کو پکڑ کے مارنا شروع کر دیے تو ایک قانون کا استاد تھا گمیلیئل اس کا نام تھا اور یہ گمیلیل پلوس کا بھی استاد تھا جو سینٹ پال تھا نا اس کا بھی استاد تھا یہ اس نے کہا اور یہ جو بات ہے یہ اعمال باب پانچ آیت پینتیس تھا اڑتیس میں ہے اس نے کہا اے اسرائیلیو ان آدمیوں کے ساتھ جو کچھ کیا چاہتے ہو ہوشیاری سے کرنا کیونکہ ان دنوں سے پہلے تھیوڈس نے اٹھ کر دعویٰ کیا تھا کہ میں بھی کچھ ہوں اور تخمینا چار سو آدمی اس کے ساتھ ہو گئے تھے مگر وہ مارا گیا اور جتنے اس کے ماننے والے تھے سب پرا ہوئے اور مٹ گئے اس شخص کے بعد یہودا گلیلی عصم نویسی کے دنوں میں اٹھا اور اس نے کچھ لوگ اپنی طرف کر لیے وہ بھی ہلاک ہوا اور جتنے اس کے ماننے والے تھے سب پرا ہو گئے پس اب میں تم سے کہتا ہوں کہ ان آدمیوں سے کنارہ کرو اور ان سے کچھ کام نہ رکھو کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا سے بھی لڑنے والے ٹھہرو کیونکہ یہ تدبیر یا کام اگر آدمیوں کی طرف سے ہے تو آپ برباد ہو جائے گا ٹھیک ہے لیکن اگر خدا کی طرف سے ہے تو تم ان لوگوں کو مغلوب نہ है. کر سکو گے دیکھ کتنی زبردست بات ہے جو کتاب اعمال میں ہے جو حدیث بخاری میں ہے جو قرآن میں ہے کہ تم اپنا کام کرو مجھے اپنا کام کرنے دو پھر تم جلد ہی جان لو گے کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے کس پر عذاب نازل ہوتا ہے کس پر کون فلاح آتا ہے اب ایک سو تیس سال کی تاریخ آپ دیکھ رہے ہیں میں تو ان سے بار بار یہ کہتا ہوں کہ اس وقت کے جو خدمۂ نبوت کے مولوی ہیں یا جو بھی ہمارے مخالفین ہیں یا امین صاحب ہیں وہ مجھے یہ بتائیں کہ کیا وہ پیر میر شاہ گولڑوی سے بڑے عالم ہیں کیا وہ محمد حسین بٹالوی سے بڑے عالم ہیں کیا وہ عطاء اللہ شاہ بخاری سے بڑے عالم ہیں اس زمانے کے جتنے بھی بڑے بڑے علماء تھے جو حضرت مسیح معود عصلۃ والسلام کے دور میں تھے چاہے وہ صوفی تھے یا علماء تھے وہ تمام بڑے بڑے علماء جو حضرت مسلم معود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تھے کیا وہ بڑے بڑے علماء تھے یا امینسا بڑے عالم ہیں یا اس وقت خطم نبوت کے جو مولوی ہیں وہ ان سے بڑے عالم ہیں ظاہر ہے کہ یہ کہیں گے کہ نہیں ہم تو بڑے عالم نہیں ہیں وہ بڑے عالم تھے تو جب وہ بڑے عالم کچھ نہیں کر سکے تو آپ کیا بدّی کیا بدّی کا شوربہ آپ کیا کر سکتے ہیں یا پھر آپ کہیں گے کہ نہیں نہیں وہ تو بڑے عالم نہیں تھے تو پھر آپ اپنے ہاتھوں سے اپنے علماء کی بستی کرتے ہیں آپ اپنے ہاتھوں سے ان علماء کو ذلیل کرتے ہیں کہ نہ پیر میر علی شاہ صاحب کے پاس اتنا علم اور طاقت تھی نہ محمد سین بٹالوی کے پاس تھی نہ ثناء اللہ سری کے پاس تھی نہ اللہ شاہ بخاری کے پاس تھی مجسل اہرار کے کسی مولوی کے پاس نہیں تھی لیکن اب ہم نکلے ہیں اور احباب ان سے بڑے عالم دعویٰ کریں آئند ریڈیو پر مجھے بتائیں امین صاحب آپ آپ کے بتائیں کہ نہیں جی وہ سارے کے سارے جو تھے وہ کچھ نہیں تھے نہ ان کے پاس علمی طاقت تھی نہ ان کے پاس روحانی طاقت تھی ان کو پتہ نہیں تھا بیچاروں کو کیونکہ یہ ہمیں کہہ رہے نا کہ وہ لماب کے پاس عقل نہیں تھی تو اکر عقل تھی اگر ان کے پاس قرآن کا علم تھا تو پھر وہ کیوں نہیں روک سکے حضرت مسیح محمد الصلاۃ والسلام کے دلائل کو توڑ کیوں نہیں سکے آج تک تو کوئی نہیں توڑ سکا اور وہی دلائل جو قرآن کی بنیاد پر رضوع نے پیش کی ہیں انہیں کو ہم لے کر آج بڑھیں ہمارا اپنا تو کچھ بھی نہیں ہے جو ہمیں حضرت مسیح محدیہ الصلاۃ والسلام نے اور آپ کے خلفاء نے ہمیں سکھایا ہے اب وہی باتیں لے کر آگے بڑھتے ہیں نا انہیں کو آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں اس کو تو آپ کے بڑے بڑے علماء اس وقت نہیں توڑ سکے آپ کیا توڑیں گے اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ جو خدا نے یہاں پہ کہا ہے کتاب اعمال میں جو بات بیان کی ہے جو حدیث بخاری کتاب و شرود میں بات بیان ہوئی ہے جو قرآن کریم کی تینوں آیات میں جو میں نے آپ کو بتائی ہے سورہ اللہ نام میں سورہ حود میں سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ تم اپنا کام کرو مجھے اپنا کام کرنے دو پھر دیکھو ہوتا کیا ہے وقت اس بات کا فیصلہ کر دے گا کہ سچا کون ہے جھوٹا کون ہے وہ کون ہے جس کے اوپر عذاب آ کے اترا ہے اب آپ یہ بتائیں آپ نے تو بڑا زبردست کارنامہ کیا 1974 میں ہمیں مسلم قرار دے دیا جی آپ نے اس سے بھی شدید بڑھ کے ایک اور قدم اٹھایا کہ ہمیں تو فائدہ نہیں ہوا سیونٹی فور کا تو اب ایسا کرو کہ ایٹی فور میں ایک آرڈیننس جاری کرو اور ان کے ذریعے ان کی اشاعت پر ہر طرح کی پابندی لگاؤ تو کیا ہوا غالب کہتا ہے کہ پاتے نہیں جب تو چڑھ جاتے ہیں نالے رکتی ہے میری تباہ تو ہوتی ہے رواں اور تو یہ تو اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ جب پانی کو راستہ نہیں ملتا تو وہ نالے چڑھ جاتے ہیں پھر اوپر آتے رہتے نا اور کہتا ہے کہ رکتی ہے میری تباہ تو ہوتی ہے رواں اور تو یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کی ہے کہ تم یہ صرف دیکھو کہ اگر تم نے اس وقت بڑا اچھا کارنامہ جان دیا تھا تو اس کے نتیجے نکلنے چاہیے تھے تمہارے ملک میں برکت ہونی چاہیے تھے امن امان ہونا چاہیے تھا لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلا تم نے خود ایک دوسرے کو مارنا شروع کر دیا اور آج میں یہاں پہ بیان کر ہوں اگر آپ فرمائش کریں گے تو میں اس فرمائشی پروگرام کے مطابق دوبارہ وہ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا جس میں آپ کے علماء آپ کے دانشور آپ کے صحافی آپ کے سیاستدان آپ کے جج وہ سارے کے سارے یہ کہتے ہیں کہ اس وقت ہم عذاب میں گرفتار ہیں جی ہم تباہی کے گڑے کے کنارے پر کھڑے ہیں جی اور اس وقت مسلمان کو مسلمان بننے کی ضرورت ہے مسلمان اس وقت مسلمان نہیں ہے اور ہمارا اخلاقی روحانی دینی علمی جنازہ نکل چکا ہے معاشرتی سماجی جنازہ نکل چکا ہے بہت سی میں پڑھ کے سنا چکا ہوں یہاں پہ آلریڈی تو اللہ تعالیٰ تو یہ کہتا ہے کہ وہ کون ہے جس پر عذاب آ کے ٹھہرے گا ذلیل کرنے والا عذاب یخزی ہے جو اس کو ذلت جو ہے اس کے اوپر وہ ڈال دے گا اس کو ذلیل کر دے گا کون سا کون سا عذاب ہے اس وقت جو ہو رہا ہے ملکوں پاکستان ये. میں وہ یہی ہو رہا ہے نا بالکل اس کے باوجود ہے. آپ کہیں کہ قرآن جو اصول بیان کرتا ہے قرآن جو واقعات بیان کرتا ہے ان واقعات کے جو نتائج قرآن بیان کرتا ہے وہ ایک طرف اور ہمارا موقف اور ہماری اسٹیٹمنٹ دوسری طرف چلیے بہت شکریہ انصاف صاحب سامین پروگرام جاری ہے اور پروگرام کے آخری دس منٹ کے قریب کا وقت ہے ہمارے پاس ریڈیو احمدیہ پروگرام کا نام اور میں ہوں آپ کے میزبان صفی راجپوت ابھی بھی وقت ہے اگر آپ چاہیں آج کے پروگرام میں ہم آپ کا ایک آدھ سوال شامل کر سکتے ہیں اسٹوڈیوز کا نمبر ہے فور ون یا پھر ہمارے وہ سامعین جو ٹورنٹو شہر سے باہر سے ہمیں سن رہے ہیں ان کے لیے ٹول فری نمبر ہے ون ایٹ فائیو فائیو فور آپ کال کر سکتے ہیں اور ریڈیو احمدیہ کا حصہ بن سکتے ہیں آج کا جو پروگرام ہے یہ اگر آپ نے مس کیا ہو یا آپ نے نہ سنا ہو تو ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ ہماری آفیشیل ویب سائٹ وائس آف اسلام इस سی اے ڈبلیو ڈبلیو ڈبلیو ڈاٹ وائس آف اسلام ڈاٹ سی में اس ویب سائٹ کے ذریعے بھی آپ اس پروگرام کی ریکارڈنگ سن سکتے ہیں یہی نہیں بلکہ آرکائیو سیکشن میں جب جاتے ہیں تو آج سے پہلے کے تمام پروگرامس کی ریکارڈنگ موجود ہے اور بہت سے حوالہ جات جس کی بات کی جاتی ہے جو سینسر صاحب نے ابھی ذکر کیا ان تمام چیزوں کے حوالوں کے ساتھ بات کی تھی یہ تمام کی تمام جو بات یہاں ریڈیو احمدیہ پہ کی جاتی ہے وہ ہوائی بات نہیں ہوتی بلکہ اس کو ہم ریکارڈ کا حصہ بناتے ہیں اور ویب سائٹ کے اوپر اپلوڈ بھی کر دیتے ہیں آپ اپنے ریفرنس کے لیے بھی اس کو دوبارہ سن سکتے ہیں کوئی اور سوال اس سے متعلق آپ کے ذہن میں آئے تو آپ اس سوال کو بھی کر سکتے ہیں اسی طرح سے ہمارے وہ سامعین جو بذریعہ ای میل ہم تک پہنچتے ہیں تو ان کے لیے یہ ہے کہ اگر آپ کی ای میل یا آپ کا سوال جو ای میل کے ذریعے کیا جاتا ہے اگر ہمارے موضوع کی مناسبت سے ہوتا ہے تو اسے ہم ضرور پروگرام میں شامل کیا کرتے ہیں لیکن اگر وہ موضوع سے ہٹ کر ہو تو اس ای میل کو ہم اپنے پاس رکھتے ہیں اور جب موقع ملتا ہے ایسا کوئی پروگرام آتا ہے تو اس میں آپ کے سوالات کو شامل کیا جاتا ہے اسی طرح سے بذریعہ ای میل ہمیں جو آپ کے تاثرات ملتے ہیں وہ ہم نوٹ کر لیتے ہیں ان باتوں کو ہم ذہن میں رکھتے ہیں لیکن ظاہر ہے کہ وہ پروگرام کا حصہ ہم نہیں بنایا کرتے بہت سے سامعین ہیں جو ہمیں دوسرے ملکوں سے ای میل کیا کرتے ہیں یا ہم تک کسی نہ کسی حوالے سے پہنچتے ہیں اور ہمارے پروگرام کو سراہتے ہیں آپ تمام سامعین کا بہت بہت شکریہ اور ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ آپ کے تاثرات یا آپ کے رائے ہم تک پہنچتی ہے اور ہم ان کے اوپر جو بھی ایکشن لینا ہوتا ہے یا جس طرح سے بھی ہم وہ چیزیں کیا کرتے ہیں تو ان سے صاحب پروگرام کے آخری کچھ منٹ ہیں جس میں تقریباً 10 منٹ کے قریب کا وقت ہمارے پاس موجود ہے موضوع کو ہم آگے ہی بڑھائیں گے اس وقت ہمارے پاس کوئی کالر فی موجود نہیں ہے یہ میں ایک چھوٹی سی عبادت ہے جی حضرت مسیح محدود السلام کی اسی موضوع کے حوالے سے جو بھی ہم بات کر رہے ہیں حضور کا شعر ہیں دو شعر ہیں فرماتے ہیں کہ جس کے دعوے کی سراسر افطرا پر ہے بنا اس کی یہ تائید ہو پھر جھوٹ سچ میں کیا نکھار یعنی جس کے دعوے کی جو سراسر افطراء پہ اگر بنیاد ہو تو پھر جھوٹا سچ میں کیا فرق ہوا بالکل کیا خدا بھولا رہا تم کو حقیقت مل گئی کیا رہا وہ بے خبر اور تم نے دیکھا حال ازار؟ ٹھیک یعنی خدا بھول گیا دو اور دو تمہیں حقیقت مل گئی اور یہ بالکل وہی بات ہے جو حضرت امام ابن قیم نے جو یہودی آدمی تھا عالم تھا اس کو انہوں نے یہی بات کی اور میں وہ آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں جی وہ امام ابن قیم لکھتے ہیں کہ ایک بڑے یہودی عالم سے مصر میں میرا مناظرہ ہوا اسنائے کلام میں میں نے اسے کہا کہ جب تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تکزیو کرتے ہو تو تم اللہ تعالیٰ کو بہت بڑی گالی دیتے ہو اسے اس پر تعجب ہوا اور کہنے لگا کہ اپنی اس بات کی کوئی مثال بیان کرو میں نے اسے کہا کہ جب تم یہ کہتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ظالم بادشاہ تھے جنہوں نے لوگوں پر تلوار سے ظلم کیے اور وہ اللہ کی طرف سے رسول نہیں تھے حالانکہ وہ یہ دعویٰ کہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور تمام مخلوق کی طرف بھیجے گئے ہیں کرنے کے بعد تیئیس برس تک زندہ رہے تیئیس برس زندہ رہے ان کا کہنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں فلاں بات کا حکم دیا اور فلاں بات سے منع کیا اور ان پر وہی کی اور تمہارے نزدیک ایسا کچھ بھی نہیں تھا ٹھیک ہے بس یہ دعویٰ دو باتوں میں سے ایک سے خالی نہیں یا تو تم لوگ یہ کہو کہ اللہ تعالیٰ کو ان کے اس دعوے اطلاع تھی اور وہ اس کا گواہ تھا اور علم رکھتا تھا یا پھر یہ کہو کہ اللہ تعالیٰ سے یہ بات چھپی رہ گئی اور اسے اس کا اور اسے کچھ علم نہ ہوا ٹھیک ہے بس اگر یہ کہو کہ اسے علم نہ تھا تو تم نے اسے سے ترین جہالت منسوب کی بالکل کیونکہ وہ تو سب سے زیادہ جاننے والا ہے اور اگر یہ کہو کہ اسے اس بات کی اطلاع تھی اور اس کا علم رکھتا تھا اور ان کے دعوے کا گواہ تھا تب بھی دو باتوں میں سے ایک لازم آئے گی یا یہ کہ وہ اس بات پر قادر تھا کہ انہیں اپنے ہاتھ سے پکڑ لیتا اور انہیں پھیلنے سے روک دیتا ٹھیک ہے یا وہ قادر نہیں تھا اگر وہ قادر نہیں تھا تو تم نے اللہ تعالیٰ کی طرف کبھی ترین عز و بچارگی منسوب کی جو ربوبیت کے منافی ہے اور اگر وہ قادر تھا تو اس نے اس قدرت کے باوجود انہیں غلبہ دیا ان کی مدد کی تائید کی اور انہیں اور ان کے کلمہ کو بلندی عطا کی اور ان کی دعاؤں کو قبولیت بخشی اور ان کے دشمنوں کے مقابل پر انہیں تمکنت بخشی اور ان کے ہاتھ سے ہزاروں معجزات و کرامات ظاہر فرمائیں اور کوئی ایسا نہیں جس نے ان کے ساتھ برائی کا قصد کیا ہو اور اللہ نے انہیں فتح نہ بخشی ہو اور ان کی کوئی دعا ایسی نہیں جو قبول نہ ہوئی ہو پس یہ بہت بڑا ظلم اور حمات ہے کہ آقل فاضل لوگوں میں سے کوئی ایک بھی رب السماوات سماوات و کی طرف ایسی بات کی نسبت کرے بس یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو اپنی تائید اور کلام اور ان کی دعوت و تبلیغ کے لوگوں میں پھیلنے کے ذریعے ان کی صداقت کی گواہی دیتا ہو اور تمہارے نزدیک ان کا دعوت جھوٹ اور قزب ہو جب اس نے یہ سنا تو کہنے لگا کہ اللہ کی پناہ کہ اللہ تعالیٰ کسی مفتری قذاب کے ساتھ ایسا سلوک کرے جیسا کہ اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, وسلم, وسلم, وسلم. کے کی ساتھ کیا ہے بلکہ وہ تو سچے نبی ہیں جو ان کی اتباع کرے گا فلاح پائے گا پا جائے گا میں نے کہا کہ پھر تم ان کے دین میں داخل کیوں نہیں ہوتے اس نے کہا کہ وہ امیوں کی طرح مبوس ہوئے تھے جن کے پاس کوئی کتاب نہیں تھی جب کہ ہمارے پاس کتاب موجود ہے جس کی ہم اتباع کرتے ہیں اب یہ بتائیں صفی صاحب مجھے جی. کہ کیا یہی جملہ غیرآمدینی yeah, کہتا بالکل exactly. وہ کیا کہتے ہیں کہتے ہیں ہمارے پاس کتاب موجود ہے ہمیں ضرورت ہی نہیں بالکل یہ وہ جملہ ہے جو علامہ ابن قیم نے ایک یہودی عالم کی طرح منصوب کیا ہے کہتے میری گفتگو ہو رہی تھی اس نے کہا کہ یہ بالکل سچ ہے کہ محمد وسلم خدا کے سچے نبی ہیں جو ان کی تباہ کرے گا افلاپ آ جائے گا کہنے کے بھائی تم اس کے دین میں داخل کیوں نہیں ہوتے کہتے وہ ہمارے نبی تھوڑی ہیں کیوں نہیں ہیں اس لیے کہ ہمارے پاس تو کتاب موجود ہے وہ تو ان کی طرف فائدہ جن کے پاس کتاب نہیں تھی جی امیوں کی طرف یعنی مکہ والوں کی طرف تو ان کے پاس تو خدا نے کتاب نازل نہیں کی تھی خدا نے قرآن میں بھی کہا ہے کہ میں نے تمہاری طرف کتاب سے نازل کیا تاکہ تم یہ نہ کہو گے جی باقیوں کو تو کتاب ملی ہمیں تو کتاب بھی نہیں ملی بالکل تمہیں بھی کتاب مل گئی کہتے ہیں ان کو اس لیے وہ بھیجا کہ ان کے پاس کتاب نہیں تھی ہمارے پاس تو کتاب ہے ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے اور بین یہ بات آج مسلمان کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کتاب ہے ہمیں ضرورت نہیں, نہیں ہے, ہے. بالکل اور پھر علامہ رحمتہ اللہ کی نے بھی جو بات کی ہمارے پاس ٹائم ہے ہمیں یہ لمبا ہے اقتباس میں آپ کے سامنے مولو ثناء صدیق کا اقتباس پڑھ کے سناتا ہوں وہ لکھتے ہیں تفسیر سنائی میں تورات کی پانچویں کتاب استثناء کے اٹھارہ بعد میں لکھا ہے اور ایسا ہوگا کہ جو کوئی میری باتوں کو جنہیں وہ نبی میرا نام لے کر کہے گا نہ سنے گا تو میں اس کا اس سے حساب لوں گا لیکن وہ نبی جو ایسی گستاخی کرے کہ کوئی بات میرے نام سے کہے جس کے کہنے کا میں نے حکم نہیں دیا یا اور مبودوں کے نام سے کہے تو وہ نبی قتل کیا جاوے فکرا انیس یہ عبارت حسب تعلیم بائبل واضح طور پر ہمیں قانون لاہی سے آگاہ کرتی ہے اور بتلاتی ہے کہ جھوٹا نبی جو متعلق قذب پر ہو یا اس کی اصلیت کچھ ہو مگر کسی وقت وہ شرک کی تعلیم دے تو وہ قتل کیا جائے گا اب سوال یہ ہے کہ کیا وجہ ہے کہ عبارت مذکورہ سے پیغمبر اسلام استثنا رہے حالانکہ بقول اہل کتاب نوز بلّہ پیغمبر اسلام کاظب تھے معاذ اللہ پھر میں پوچھتا ہوں کہ کیا وجہ ہے کہ تورات کی عبارت مذکورہ کے موافق آپ کے گلے پر تلوار نہ پھری حالانکہ آپ لوگوں کی ہمشیرہ نے جناب والا کو دعوت میں زہر بھی دیا مگر وہاں بھی واللہ اللہ متم نور ولاء الکرہل کافرون بالکل سچا معلوم ہوا اور واللہ اللہ یاس مکمل الناس نے پورا جلوہ دکھا دیا کیا تورات کلام لاہی نہیں کیا اس میں برکت و صداقت نہیں آخر ہوا تو کیا جو اس کے مطابق حضور اقدس نہ مارے گئے باوجود ہے کہ آپ کئی ایک لڑائیوں میں گئے ان لڑائیوں میں آپ کو تکالیف شدیدہ بھی پہنچیں مگر اس پیش گوئی کی تصدیق نہ ہونے پائی پس اگر یہ کلام تورات کا سچ ہے تو آپ کی نبود بھی بلا کلام حق ہے ورنہ عیسائیوں کو کم سے کم اتنا تو ضرور ہے کہ جب تک اس عبارت کی کوئی توجہ ان کی سمجھ میں نہ آئے سرور عالم سید الانبیاء سند الصفیہ محمد مصطفیٰ فداہ ابی و امی علیہ افضل الصلاۃ والسلام کی نبوت کو تسلیم کریں ورنہ ان کی تکزیب سے تورات کی بھی تکزیب ہوگی اب یہ دیکھیں کہ مولوی صاحب جو ہیں وہ یہ لکھ رہے ہیں اور آخر میں میں حضور کا اقتباس پڑھ کے سناتا ہوں حضور فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ اپنی تائید اور اپنے نشانوں کو بھی ختم نہیں کر چکا ٹھیک ہے اور اس کی ذات کی مجھے قسم ہے کہ وہ بس نہیں کرے گا جب تک میری سچائی دنیا پر ظاہر نہ کر دے بس اے تمام لوگوں جو میری آواز سنتے ہو خدا کا خوف کرو اور میں سامعین آپ کو یہ بات سنا رہا ہوں حضرت مسیم اسلام کی حضرات ہیں بس اے تمام لوگوں جو میری آواز سنتے ہو خدا کا خوف کرو اور حد سے مت بڑھو اگر یہ منصوبہ انسان کا ہوتا تو خدا مجھے ہلاک کر دیتا اور اس تمام کاروبار کا نام و نشان نہ رہتا مگر تم نے دیکھا ہے کہ کیسی خدا تعالیٰ کی نصرت میرے شامل حال ہو رہی ہے اور اس قدر نشان نازل ہوئے جو شمار سے خارج ہیں دیکھو کہ اس قدر دشمن ہیں جو میرے ساتھ مباہلا کر کے ہلاک ہو گئے اے بندگان خدا کچھ تو سوچو کیا اللہ تعالیٰ جھوٹوں کے ساتھ ایسا معاملہ کرتا ہے تو یہ تمام وہ شہادتیں ہیں سامعین جو ہم نے آپ کے سامنے قرآن سے پیش کی ہم نے آپ کے سامنے حدیث سے پیش کی ہم نے آپ کے سامنے آپ کے علماء کی قدیم اور جدید علماء کی باتوں سے پیش کی آپ کے جو مدارس میں جو نصاب میں کتابیں شامل ہیں جس میں عقائد کی یہ تعریف لکھی ہے صداقت کی تعریف لکھی ہے کہ جو جھوٹا ہو وہ تیئیس سال تک زندہ نہیں رہتا اس کو دشمنوں کے مقابل پر فتح نہیں ملتی اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب نہیں کرتا اور اس کی باتیں اس کے مرنے کے بعد اس کے آثار و احکامات قائم نہیں رہتے لیکن جو سچا ہوگا اس کے ساری ساری باتیں ہوگی اور یہ ساری باتیں حضرت مسیح مود علیہ الصلاۃ کے ساتھ ہوئی ہیں اس لیے قرآن اور حدیث کی روح سے آپ کے علماء کے جو معیار انہوں نے قائم کی ہیں جس سے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت وسلم. کو عیسائیوں یہودیوں کے سامنے ثابت کرتے رہے ہیں انہیں دلائل سے انہی اصولوں سے اسی معیار سے حضرت مسیح محدودیہسلات وسلام کی صداقت بھی ثابت ہوتی ہے غور کریں اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کریں اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس کو صحیح طور پر سمجھنے کی توفیق تطا فرمائیں خدا سے دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس سچے نبی کو پہچاننے کی توفیق طا آمین بہت بہت شکریہ انسر رضا صاحب عامین اسی کے ساتھ ریڈیو احمدیہ کا آج کے پروگرام ختم ہوتا ہے ہفتے کی شب نو بجے آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اس وقت تک کے لیے سفیر راجپوت اور ریڈیو احمدیہ کی ٹیم کو اجازت دیجیے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ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 دم بڑھاتے جائیں گے احمدی زندہ باد احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ